ان کے بیٹے دعوت اسلامی کے مبلغین ہیں ماشاءاللہ امام ہیں دونوں مساجد کے آج لگ بھگ پونے دو سال کے عرصے کے بعد چونکہ وہ نیک خاتون تھیں اور لوگ وہاں جا کر ان کی قبر پہ جو ہے وہ دعائیں مانگتے تھے اور منتیں مانگتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کے مسائل حل فرماتا تھا تو کچھ اصحاب نے کچھ ساتھیوں نے یہ ارادہ کیا کہ ان کی قبر کو جو ہے وہ تھوڑا کشادہ کر دیا جائے ٹھیک ہے تو اس کشادہ کرنے کے لیے انہوں نے گورکن صاحب کی خدمات لی گورکن صاحب سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے آ, جب قبر کی اوپر کی مٹی کو ہٹایا تو ان سے غلطی سے سلیب بھی ہٹ گیا تو اس سلیب ہٹنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ اندر جو ہے ماشاءاللہ اللہ پونے دو سال گزرنے کے باوجود بھی الحمد رب العالمین ان کا کفن تک سلامت ہے ان کا جسم سلامت ہے ماشاءاللہ اللہ اور تو ان کی خوشبو کی ایسی لپٹیں آ رہی ہیں کہ سبحان اللہ دور دور سے لوگ مطلب اس خوشبو کو محسوس کر رہے ہیں تو مجھے وہاں کے ذمہ دار اسلامی بھائی کا فون آیا شام میں کہ حضرت ایسا ایسا ہو گیا ہے اب وہ خبر کھل گئی ہے اچھا انہوں نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ خاتون ہے پہلے انہوں نے کہا کسی کہ اسلامی بھائی وہ اسلامی بھائی بس بتا یہی رہوں گی اسلامی بھائی کی والدہ لیکن میں اسلامی بھائی سمجھا تو خیر پھر میں نے اسے چونکہ وہ قبر انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ چہرہ دیکھ لیا ہے انہوں نے یہ کہا کہ سلیب سٹ گئی ہیں اب کیا کریں چہرہ دیکھ لیں ان کا تو میں نے مفتی ابراہیم صاحب اور دیگر ہمارے قابر بزرگان دین سے مشورہ کیا انہوں نے کہا مسلک کی ترویج و اشاعت کا مسئلہ ہے آپ انہیں کہیں کہ اگر آپ کو یقین ہے تو کوئی خام طریقے سے دیکھ کے پھر اس کا اعلان بھی کر لیں تو بہرحال یہ کہ میں نے ان سے کام ہے خود حاضر ہوتا ہوں ان اچھا اسی دوران میں نے جیو فون کر دیا جیو نیوز بھی اپنی جو ہے وہ پوری جو ہے وہ ٹیم کو لے کے وہاں ماشاءاللہ پہنچ گئے مدنی چینل بھی اپنی کوریج کر رہا تھا تو ہم نے بھی دیکھا ماشاءاللہ اللہ میں نے خود ان کی والدہ کی زیارت تو نہیں کی لیکن کفن کی زیارت کی کفن سلامت اندر جسم سلامت اور اللہ سبحان اللہ بیٹے جناب سید نجم صاحب جو امام صاحب ہیں وہاں مسجد کے انہوں نے بتایا کہ الحمد رب العالمین آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ والدہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں جس طرح نماز میں ہاتھ باندھے جاتے ہیں اس طرح ہاتھ باندھے ہوئے ہیں تو ماشاء اللہ بالکل میں نے اور ہزارہ اسلامی بھائیوں نے زیارت فرمائی اور یہ آج ہی کا تازہ ترین واقعہ ہے اور مجھے امید ہے کہ ان اللہ ابھی شاید نشریات میں یا تو چل چکا ہوگا یا چلنے والا ہوگا مدنی چینل دیکھنے والے ناظرین دیکھ سکتے ہیں مدنی چینل کے اوپر اور جیو کے ناظرین ان اللہ جیو پہ یا تو دیکھ چکے ہیں یا یہ اگلی نیوز بلیٹن میں انشاءاللہ دیکھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے بڑا کرم ہے اللہ سنت پر بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا تو خوش ہو جائیے آباد ہو جائیے خوشحال ہو جائیے کہ اللہ تعالی کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے دنیا میں بھی خوش ہیں قبر میں بھی خوش ہیں اور آخرت میں بھی خوش ہیں انشاءاللہ اور حیثر میں بھی خوش ہوں گے اور انشاءاللہ جنت میں بھی سرکار کے ساتھ خوشیوں میں ہوں گے سبحان اللہ وبی صبح اللہ ادھر مطلب ساڑھے گیارہ بجے پہنچا پھر وہ ماشاء اللہ ہمارے ہاں تو کیا بات ہے اللہ کی برکتیں رحمتیں ہیں الحمد رب العالمین کھانا کھایا خانا کھانا کھانے کے بعد آپ حضرات کے ساتھ شامل حال ہوا شامل گفتگو ہوا شامل شاملے قال ہوا اچھا اس کے اوپر میرا کیا بنے گا اللہ ابر حضرت ہم بھی بڑے پریشان ہیں لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ آپ کے جو مرشد ہیں نا اور وہ میرے بھی مرشد ہیں یقینا تو ماشاء اللہ وہ ہمیں بچائیں گے انشاءاللہ اور انشاءاللہ ہمارا معاملہ خیر ہی خیر ہے اللہ نے چاہا تو تو کچھ دیر اس سے گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ آپ ہینڈ بلے ریز رکھیں اور میں چاہوں گا کہ غم مرشد کو شاید نہیں پتا یہ بات تو اس واقعے کو نا ہمیں لائٹلی نہیں لینا ہے یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے پوری میڈیکل فیل اس کے اوپر اور ہاں عہد نامہ ان کے جسم پہ رکھا ہوا تھا مطلب وہ کفن کے اوپر میں نے خود زیارت کی عہد نامہ وغیرہ جو ہمارے رکھے جاتے ہیں شجرائے مبارکہ وہ سب رکھا ہوا تھا تو میں ان کی پسند کا مرید نہیں ہوں کوئی بات نہیں وہ تو ہماری پسند کے پیر صاحب ہیں نا ہم جیسے بھی ہیں وہ اچھے ہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب کے پیر صاحب غوث پاک نے فرما دیا کہ میں اچھے میرے لیے ہیں میں بروں کے لیے ہوں تو ہمیں پتا ہے وہ ہمارے لیے لیٹس آل ٹھیک ہے نا تو آپ تو سر اچھے آدمی ہو آپ تو حضرت صاحب کے لیے ہو اور لیکن میں حضرت صاحب میرے لیے مجھے یہ معلوما تو میں چاہوں گا اپنی کچھ اس کے اوپر آپ اپنے ویوز پیش کر رہے ہیں یہ بالکل لیٹسٹ واقعہ ہے آج ہی کا واقعہ ہے میں ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے الحمد للہ حاضر ہوا ہوں وہیں میں نے مغرب ادا کیا اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ تو آپ لوگ کچھ گفتگو بھی فرمائیں اپنے اپنے جذبات جی ویڈیو میں نے تو نہیں بنائی لیکن جیو نے بنائی ہے مدنی چینل پہ چلے گا انشاءاللہ اللہ آپ زیارت کر لیجئے گا تو آئے حضرت کچھ گفتگو فرمائے اس کے اوپر جی حضرت بالکل میڈیا ٹیمز الحمدللہ یہ الفقیر کو جو ہے وہ عزت و شرف حاصل ہوا کہ ڈی او کی ٹیم روانہ کروانے کی ذمہ داری میری بھیجی تھی تھی الحمد للہ کب چلے گا یہ مجھے نہیں پتا میرا گلا خراب ہے کوئی بات نہیں آپ نہ بولیں مطلب جو بھی آئیں کچھ اس پر کچھ کلام کریں کچھ تھوڑا سا تو میں آپ کے ساتھ ہوں انشاءاللہ شاء اللہ آئیے السلام علیکم السلام علیکم جو ہے وہ اللہ تعالی جن کی جن خاتون کا جن خاتون کو اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے اللہ تعالی ان کے سب سے جو ہے وہ میرے گناہوں کو معاف فرمائے اور ان کے صدقے اللہ تعالی میرے میرے ویر بچوں کی میرے ماں باپ کی میرے بہن بھائیوں کی مسفرت فرمائے اور اللہ تعالی ان کے صدقے اللہ تعالی جب ہم اپنی قبروں میں جائیں جب ہم اپنی قبروں میں ایمان و آفیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ جب اپنی قبروں میں جائیں ہم سب لوگ تو اللہ تعالی جو ہے ہماری قبروں میں بھی اللہ تعالی جو ہے اپنی رحمت ان کے صدقے میں اللہ تعالی اپنی رحمتوں کا نزول ہماری قبروں میں فرمائے اور ہماری قبروں کو تحدِ نگاہ وسی فرمائے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں اور جتنے بھی اولیاء ہیں جتنے بھی انبیاء ہیں اور جتنے بھی شہداء ہیں ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے قبر کی تنگی سے قبر کی گھبراہٹ سے قبر کی پریشانی سے قبر کے کی کیڑے مکوڑوں سے قبر کی وحشت سے اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو محفوظ فرمائے اور ان کی قبر پر اللہ تعالیٰ اپنی کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کی بارش ناطل فرمائے اور ہمارے گروہوں کو اللہ تعالی معاف فرمائے آمین تمام آمین تو بے شک یہ آزاد صاحب کی نسبت ہے امیر علیہ سنت کی نسبت ہے یہ الحمدللہ جو دیکھیں آپ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی عزت دی اگر آپ دیکھیں ہم ہم خود جائزہ لیں کہ دنیا میں بھی آپ دیکھیں امیر اِل سنت کے دامن سے وابستہ ہوگا دامت دعوت اسلامی کے ماحول میں وابستہ ہو کر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ہمیں کتنی عزت دی ہے آپ دیکھیں کتنی عزت دی ہے ہر شخص جو ہے آپ اکثریت دیکھ لیں اکثریت مسلمانوں کی جو ہے وہ دعوت اسلامی والوں سے جو ہے وہ کتنا کتنی محبت کرتی ہے کتنا ان کی عزت کرتی ہے حالانکہ جو ہے وہ دیکھا جائے تو ہر شخص اتنا بآمل نہیں ہے ہمارے ماحول مجھ جیسے لوگ بھی ہیں لیکن ایک نسبت کی وجہ سے ماحول کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت عزتوں سے نوازا ہوا ہے تو انشاءاللہ جب یہاں عزت اللہ تعالیٰ نے رضا فرمائی ہے تو انشاءاللہ قبر میں بھی انشاءاللہ اللہ ہمیں ضرور جو ہے اس کی رحمت ملے گی اور آخرت میں بھی یقین ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیں جو ہے وہ اپنے پیارے مرشد کے ساتھ انشاءاللہ جنت میں داخل فرمائے گا انشاءاللہ تعالی اور یہ سب سارا فیض جو ہے وہ میرے شیخ طریقہ امیر اہل سنت کا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور صرف ان کا جو یہ فیض ہے نا اس کو الحمدللہ ساری دنیا مانتی ہے ساری دنیا مانتی ہے ساری دنیا, ہے ساری دنیا جو ہے وہ مانتی ہے ان کے فیض کو علماء کرام اور بڑے بڑے مسین اکرام بڑے بڑے مشائخ الحمدللہ امیر میر سنت کے اس فیض کو مانتے ہیں کہ الحمد للہ مرد مجاہد نے اس مرد حق نے لاکھوں لاکھ مسلمانوں کو باعمل بنا دیا لاکھوں لاکھ مسلمانوں کے کو جو ہے وہ قرآن و سنت کی راہ پہ چلا دیا لاکھوں لاکھ مسلمانوں کو جو ہے فکر آخرت سے نواز دیا لاکھوں لاکھ مسلمانوں کی زندگیوں میں ایک مدنی انقلاب پیدا کر دیا تو الحمد ہمارے ہمارے پیر و جو ہیں الحمدللہ اللہ تعالی نے ان کا بہت بڑا مقام بنایا ہے بہت بڑا مقام ان کو عطا فرمایا ہے ظاہری طور پر بظاہر جو ہے وہ عبت میں اور غم ہیں <تصح> <تصح> <تصح> <تصح> <تصح> <تصح> تو خیر میں جو اتنا ہی فی عرض کر سکتا ہوں اللہ تعالیٰ پیر و مشید کے صدقے میں جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے ہم سب کا خاتمہ ایمان و عافیت کے ساتھ فرمائے آمین سرما امین جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ بھائی ویوز کا اظہار کریں مطلب ہم لائٹلی میں لانے چاہ رہا تھا کیوں کہ یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے آپ کو بار بار بتایا بہت بڑی بات ماضی کے اندر ہے نا تو یہ حضرت کام کا ماشاء اللہ یہ معاملہ ہے شان ہے حضرت کی یہ شان ہے اور یہ پہلے تیاری نہیں بریک ہو رہی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سب آواز آئی بھائی آواز آئی آئی جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ میں یہ عرض کر رہا تھا یہ میں اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہ رہا تھا کیونکہ یہ بھائی چھوٹی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ جو خالص خاص بزرگ ہوا کرتے تھے نا بہت مشہور اور بڑے بڑے علما فکہ محدید ان کے ساتھ کی یہ واقعات ہمارے سامنے آتے تھے لیکن اب دیکھیں حضرت صاحب کے ماشاءاللہ اللہ مریدوں کے واقعات سامنے آ رہے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے ہمیں غور کرنا چاہیے یہ چھوٹی بات ہرگز نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے ٹھیک ہے جی تو سمجھ آ رہا ہے جی بہت شکریہ تو میں جو میں پوچھ رہا تھا نا کوئی اور اتاری ہے کہ نہیں ہے تو اس کا مقصد یہ تھا کہ بھائی اگر آپ لوگ بھی اپنے ویوز کا اظہار کیا کریں مصطفائی بھائی ہیں بہت سارے بھائی ہیں عمران بھائی کو بھی آنا چاہیے تھا سنی کو بھی آنا چاہیے تھا سب کو آنا چاہیے تو اچھا لگتا ٹھیک ہے نا بہرحال یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ آج کا لیٹسٹ واقعہ ہے اور انشاءاللہ اس کی فوٹیج بھی چلے گی چینلز پہ انشاءاللہ اور مدنی چینل والے تو بار بار دیکھیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے اچھا جی وہ ہم درس کی طرف آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نہیں سن سکا سننی تاریخ بھائی کیا ہوا ہے ٹھیک ہے چلے آپ ان شاء اللہ آپ کے لیے اس کو دوبارہ دوہرا دیتے اور میں چاہوں گا کہ مصطفی ہوں مصطفی بھائی آ سکتے ہیں نیچرل ڈائمنڈ کو بھی نہیں پتا کیا واقعہ ہے ٹھیک ہے نیچرل ڈائمنڈ بتاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ ابھی بتاتے ہیں یہ اس واقعے کی اہمیت کے پیشنز کو دوہراتے ہیں تو مصطفائی بھائی ہیں روم میں اصل میں غم مرشد بھائی کا گلا خراب ہے اس لیے میں انہیں تکلیف نہیں دوں گا کوئی ہے اس اسلائی بھائی جس نے سنا ہو مجھ سے پوری ڈیٹیل میں نہیں بتائیں گے ان عمران بھائی ہیں عمران بھائی آپ بتائیں آئیے آئیے السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ میری آواز ہے اولا علماء اہل سنت اہل سنت و جماعت کی حقانیت کا ایک اور ثبوت اولا نے مستفی کے حق ہونے کی ایک اور دلیل آواز ملی کم ہے کم ہے اور کسی کو آواز, آواز کم ہے میری یا صحیح ہے تھوڑی اور بڑھاؤ آواز ٹھیک ہے چلے یاقتباد میں امیر اہل سنت حرد اللہ مولانا عبو البلال محمد علیہ ستار قادری دعو راگاتم کے ایک مرید جو کہ سیلزادے ہیں ان جو ایک ملزد کے امام بھی ہیں ان کی والدہ کا انتقال آج سے تقریبا دو سال پہلے ہوا سوا دو سال پہلے تو حالی میں جب آج کے دن ان کی قبر کہ ہاتھے کو بڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی تو گورکن نے غازی سے مٹی ہٹانے سلیپ ہٹ گئی کھانا پورا کھایا تو اندر سے یہ دیکھا گیا کہ ان سید لادے کی والدہ اور امیر علیہ سنت سے مرید کیوں تھی ان کا کفن دو سوا دو سال بعد بھی سلامت رہا الحمدللہ اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ان کا جسم بھی صحیح سلامت تھا نماز کی طرح ہاتھ ان کے بندھے ہوئے تھے اس موقع پر علماء اکرام سے بھی رجوع کرا گیا دو تین ٹی وی چینلز نے بھی کوریج کی جیو ٹی وی نے مدنی چینل نے اور بھی ہوں گے دوسرے پریس کے لوگ بھی تو الحمد للہ یہ اہل سنت و جماعت کی حقانیت دعوت اسلامی کی حقانیت امیر اہل سنت کی اور ان کے مریدوں کی نبی کریم علیہ علحفاس اللہ تعالی کی بارگاہ میں مقبولیت کی دلیل ہے تو یہ واقعہ پیش آیا ہے آج ہی یہ واقعہ پیش آیا ہے اور اس طرح کے بے شمار واقعات آپ کو مل جائیں گے عبدالب... عبدالبح قادر صاحب کا حسان اتاری تھے ایک ان کا ابھی حال میں جب میرپو خاص میں اسلام بھائی کے والد صاحب کا ہوا تھا ان کا اور بے شمار واقعات ایسے ہیں الحمدللہ للہ تقریباً اتاری ہیں اور جو یہ ابھی جو زلزلہ آیا تھا اس میں جو ایک بہن کی قبر کشائی ہوئی تھی کچھ ستر دن بعد ان کا بے شمار واقعات ہیں اس میں اتاریوں کی مرنے کے بعد بھی جس سلامت ملا نظر آیا لوگوں کو لوگوں نے دیکھا الحمدللہ للہ ہلاک اللہ اللہ تع تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے نبی کریم علیہ السلام کی آیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں یہ دکھا رہا ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی جو کہ انبیاء و اولیا کے کہتے ہیں کہ وہ مرک مٹی میں مل گئے جب انبیاء اور اولیا کے غلاموں کا یہ حال ہے تو سوچی ان انبیاء و اولیا صحابہ تابعین اہل بیت اطہر ان کا کیا عالم ہوگا قبر مبارک میں اپنے تو یہ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے نشانیاں کہ سدھر جاؤ ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی حق کا ساتھ ہو جاؤ اہل سنت و جماعت کے ساتھ ہو جاؤ اور نبی تو موقع ہے لیکن بعد میں موقع نہیں ملے گا پچھتانے کا بھی موقع نہیں ملے گا جلاکم اللہ خیر السّلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی و برکاتہ مقررہ اٹھو بریلویوں ہاں اٹھو نجدیوں اٹھو دیکھ لو اللہ تعالی کی نشانیاں کہ اہل سنت و جماعت مرنے کے بعد مٹی میں نہیں ملتے مٹی میں ملتے ہیں کون دیوندی وہابی شیعہ کادیانی چکڑالوی پرویزی یہ ملتے ہیں مٹی میں और ऐसे मिट्टी में मिलते हैं कि मिट्टी भी उनको कबूल नहीं कर दी मिट्टी भी उनको कबूल नहीं कर बास तो ऐसे है जिनकी कब्रे फटकर बाहर आ जाती है थानी की तरह बास सब दुनिया में ही दिखा, दिखा दिया जाता है कि जबान उनकी दो दो फिट बाहर आ जाती है दो दो इंच दो फिट कह रहा हूं دو کی دبان تو گی بھی نہیں دو زبان ان کی چہرے دکھانے کے قابل نہیں انچ ان ان کے ہوتے وبرکاتہ کیبان آج حضرت جی بہت شکریہ السلام علیکم و اللہ تعالی وبرکاتہ جزاک اللہ آپ نے دیکھا کہ واقعی جو اللہ تبارک اور اس کے پیاروں سے پیار کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے اجسام کی ان کے اجساد کی مرنے کے بعد بھی حفاظت فرماتا ہے اور بفضل ہی تعالی اللہ تعالی کے خصوصی فضل و کرم سے ماشاءاللہ اللہ وہ اپنی قبروں میں سلامت رہتے ہیں سبحان اللہ تو جناب یہ حال ہے خدمت کاروں کا سردار کا عالم کیا ہوگا اور یہ شان ہے ان کے غلاموں کی تو سرکار کا عالم کیا ہوگا جناب تو واقعی بے شکی اللہ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ نے سچ فرمایا حق فرمایا کہ بے شک اللہ کے انبیاء اللہ کے نبی زندہ ہیں اور انہیں میرا ایک بیٹا ہے مطلب سوری دو بیٹے ہیں ایک چھوٹا ہے جو رو رہا ہے اور وہی وہ رو رہا ہے تو دعا کریں اللہ خیر رکھے ہمیشہ جی خیر مبارک سب کو مبارک. جی بسم اللہ, الرحمن الرحمن. اللہ و جی بسم اللہ, الرحمن الرحیم. سبحان, اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم آپ حضرات دودھ پاک نذرانہ پیش کریں میں حضرت الحمد للہ السلام علیکم السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ سلاۃ و سلام یا رسول اللہ عری قبا یا حبیب اللہ سلاۃ و سلام علیہ نبی اللہ وعلا عری یا نور اللہ آج حضرت ان لوگوں کو دیوبندیوں دیو خود نہیں معلوم کر ان ابا کی اب قبر کا پھٹی تھی آج حضرت جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ کے جو پیارے ہوتے ہیں ان کی قبروں کا حال بھی دیکھا آپ نے اور سنا اور اللہ تعالیٰ کہ جو دشمن ہوتے ہیں ان کے حوال کا بھی آپ نے ابھی ذکر کیا تو جناب اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھا رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ہاں بالکل ہم دیکھ رہے ہیں اور آج میں آپ کو جو روایت سنانے جا رہا ہوں بخار شریف پہ درج جاری ہے کتاب العلم سے ٹھیک ہے ہاں بالکل اچھا ڈیمیج ہوئی ہے تو ان سے کہیں نا اس کو ٹھیک کروائے کھولے دیکھیں کیا ہے مطلب اچھا جی بھائی اس کے اوپر تھوڑی مہم چلائے ان کو بولے ذرا دیکھیں یار ٹھیک بھی کریں تھوڑا اٹھا کے دیکھیں اندر لیکن ہو سکتا انہیں بھی اندازہ ہو کہ بے شک نجاستہ بھی اندازہ ہو کہ وہ ایسا یہ پوری وہ بدو شکار ہو کر مطلب فانی تو ہے دنیا لیکن اس کی فنا اس ذریعے سے ہو جائے ٹھیک ہے نا بارن حد, حد دسرا باب ہم جو میں نے میں مختصر پڑھی تھی اس کی تفصیلی گفتگو ہم نہیں کر پائے تھے اور یہ روایت میں اس لیے بھی پڑھ رہا ہوں کیونکہ اس میں قبر کا ذکر ہے انشاءاللہ قال <coughs> <coughs> حضرت اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور وہ نماز ادا فرما رہی تھی میں نے لوگوں کو کیا ہوا ہے نے آسمان کی طرف اشارہ فرمایا فعید الناس قیام اور لوگ جو تھے وہ قیام کی حالت میں تھے فقالت سحان اللہ تو انہوں نے کہا سبحان اللہ تو کل میں نے پوچھا کوئی خاص اشارہ ہے جو آپ نے دیا تو اشارت براسی تو انہوں نے جواب میں اپنے سر سے اشارہ کیا ائی نام یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جی ہاں یہ اشارہ ہے یہ بیان کرتی ہیں کہ میں کھڑی ہو گئی اور آگے حادثہ نیلغشی یہاں تک کہ مجھے غشی نے گھیر لیا مجھ پر بے ہوشی تاری ہو گئی فجال تو آصوب بو الاسلم فرماتی ہیں کہ جب مجھ پر بے ہوشی چھانے لگی تو میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی تو فرماتی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے زیارت کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان فرما رہے تھے واسنا علیہ اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان فرمائی تعریف کی حمد و ثنا بیان کی قال پھر فرمایا مام ان لم اکن اری تو اللہ رائی تھی مقامی سرکار نے نشاد فرمایا دیکھے غیر کی دلیل بھی ہے یہ سبان اللہ آپ نے فرمایا کہ جو کچھ میں نے نہیں دیکھا تھا وہ سب یہاں کھڑے ہو کے دیکھ لیا ہے جو کچھ نہیں دیکھا تھا وہ سب کچھ یہاں کھڑے ہوئے دیکھ لیا ہے جناب سبحان اللہ دیکھ لیا ہے دیکھ لیا ہے سہان اللہ بھائی دیکھ لیا ہے فرماتے ہیں ہت تل جنت نار یہاں تک کہ میں نے جنت کو بھی دیکھ لیا ہے نار کو بھی دیکھ لیا ہے دوزخ کو بھی دیکھ لیا ہے جنت کو بھی دیکھ لیا دوزخ کو بھی دیکھ لیا اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر وہی کی گئی ہے کہ انکم تفننون کہ تمہیں فتنے میں مبتلا کیا جائے گا قبوری کم تمہارے قبروں میں بھی مثلہ او قریب ٹھیک ہے جی تو یہ مسل اور قریب کے الفاظ میں راوی کو شک ہے ٹھیک ہے جی تو او قریبا اقریبا اس میں شک ہے اور آئیے کہتے ہیں کہ مثلہ کتنا بھی مسیح دجال یا قریبہ مسیح دجال مسیح دجال کے کتنے کے جیسا یا اس کے قریب جو قلما علم اولمکن کے اس میں پھر مومن اور اس میں بھی راوی کو شک کہ مومن کہا یا تو فیقول نہیں آ رہی ہے آپ کو آواز آئی جی آئی پہلے دو سوالات بھی یقیناً بہت اہم لیکن خصوصیت کے ساتھ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیسرے سوال کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ فیقول ہوا وہ مومن صادق وہ نیک آدمی نیک انسان نیک مسلمان یہ کہے گا ہوا محمد الرسول اللہ یہ اللہ کے رسول محمد ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا بات ہے آپ کا اور جانب البینات یہ ہمارے پاس تشیدہ ہے روشن نشانیوں کے ساتھ و اور ہدایت کے ساتھ جب نہ اور ہم نے ان کی دعوت کو قبول بھی کیا ہے اور ان کی اتباع بھی کی ہے ان کی اتباع بھی کی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ دیکھنے کتنا تفصیلی جواب دے رہا ہے مومن جو ہے وہ سرکار بتا رہے ہیں ٹھیک ہے اور ہوا محمد صلی اللہ سلاسن وہ تین بار کہے گا کہ یہ آقا ہیں پیارے آقا ہیں پیارے آقا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فیقال تو اسے کہا جائے گا نم فالح کہ تم نیک پرہزگار ہو اچھی نیند جاؤ قد عالم ان کن تلام کے ہمیں معلوم ہے کہ آپ اس پر یقین رکھتے تھے کوم المنافق ابل مرتاب اور منافق اور شک والا بندہ اور اس طرح کا بےغیرت بندہ جو کہ سرکار کا مستاخ ہو وہ کہے گا لا ادری عی عزا علی اس میں الفاظ میں شک ہے حضرت اسما کو کہ مرتاب کہاں سرکار نے یا منافق کہا تو یہ شخص جو کہ منافق ہوگا منافق کے کی جملے کیا ہوں گے سن لیجیے منافق کہے گا لا ادری مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا سمیت نہ سکول نون شیان فکول بس میں جو لوگوں کو کہتے ہوئے سنتا تھا میں بھی وہی کہتا تھا مطلب کسی سننی سے جب پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہو تو سننی تو ماشاءاللہ جھوم اٹھے گا اور کہے گا کہ قبر میں فرشتے گر یہ پوچھے کیا ہے شیر جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا ہو زباں پر پیار اور... کیا بات ہے جناب شیر کا مصرا یاد نہیں آ رہا تم جب کسی سننی مسلمان سے ماشاءاللہ اللہ یوں سمجھ لیجیے کہ پوری تقریر شروع کر دے گا شانے اتنے بیان کرنے لگ جائے گا اور جب کسی لانتی خبیز بےغیر بے شرم گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا تو وہ کیا کہے گا معلوم ہے آپ کو وہ کہے گا کہ بھائی مجھے تو نہیں پتا ان کے بارے میں زیادہ بس یہی پتا ہے یہ جو تھانوی نے بتایا تھا مجھے یہی پتا ہے جو ہمارے اس نے بتایا تھا قبیس نے امبیٹوی نے یہی پتا ہے جو خنانے نے بتایا تھا مطلب وہ نہیں کی دہراتا رہے گا بس مجھے تو یہی پتا ہے کہ ان کو علم غیب نہیں آتا معذلّہ مجھے تو یہی پتا ہے کہ یہ اللہ اللہ میں میرے منہ میں خاک میں دل نہیں چاہ رہا جملہ بولنے کا وہ جو مرنے کے بعد کہ مٹی والا جملہ بولتے ہیں ٹھیک ہے نا اس سے پوچھا جائے گا یہ کون ہے تو وہ کہے گا مجھے تو یہی پتا ہے ان کے بارے میں پوچھیں گے نا کہ ان کے بارے میں کیا رائے تھی تمہاری تو یہ رائے بتائے گا نا بھائی سوال ہی یہی ہے سرکار کے بارے میں تمہاری رائے کیا تھی تو اتنی گندی رائے ہے ان کی مہاز اللہ سما یہ تو کہتے ہیں سرکار سے پھر تو ایسی کی تیسی مت جائے گی اس کی تو ہماری جو رائے ہم کھل کے بتائیں گے بھائی ہم تو سرکار کو سب کچھ مانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی لے کے خزانوں کا مالک مانتے ہیں ہمیں تو پتا ہے جنت میں یہ لے کے جائیں گے ہمیں ہمیں پتا ہے ہماری مقصد یہ کروائیں گے انشاءاللہ ہماری شفاعت یہ کریں گے ہم تو جو جانتے ہیں سرکار کے بارے میں جو مانتے ہیں سرکار کو سب بول دیں گے اور وہ کیا بولے گا اس سے سوچنا چاہیے ذغرت بے شرم بے حایا کو بد کردار بد کلام کو آپ سمجھ رہے ہیں نا ٹھیک ہے جی ہاں پھر پتا لگسی جناب رضاحم ادینا باقی پھر پتا لگسی پھر پتا چلے گا تو آج لے ان کی پنا آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا تو جناب سوچنا چاہیے کہ منہ سے جو ہے وہ بہرالیسی بد کردار منہ سے جائیں گے آپ کیا بولیں خیر گفتگو سنیے آپ نے خیر نے خود بتایا کہ ایک مسلمان کیا جواب دے گا اور ایک جواب دے گا یہ دونوں بتا دیے سرکار والوں کو ٹھیک ہے جی اچھا جی اب ہم آگے بڑھیں گے کی سے ہے ہے اور نا پھر لیتے یوں رکھا یوں پیچھے چلا گیا فوراً آپ نے مسا کر لیا آئی آئی نہیں آئی کیوں نہیں آئی ممبل جمبل آئی بریک کیوں ہو رہی ہے آج ہی آواز بریک کیوں ہو رہی ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا اچھا بھی تو ایک تو وجہ یہ کہ یہ بڑی تیزی سے سفر طے کرے گا پوری دنیا کا اور دوسری وجہ اسے رگڑی ہوئی ہے یعنی یہ کانا ہے اس کی آنکھ ہے ہی نہیں مسح کی بھی ہے ایک آنکھ اس کی رگڑ دی مطلب مسل دی ٹھیک ہے ایک آنکھ ہی نہیں ہے اس کی اب کوئی اعتراض کرے کہ صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلط والسلام کو بھی مسیح کہا جاتا ہے تو تو میرے بھائی مسیح کے بہت سارے معنی ہیں اس کو کیوں کہا جاتا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے اس کو مسیح کیوں کہتے ہیں اس کی دو وجہ میں نے آپ کو بتا دی اور حضرت عیسیٰ روح اللہ علاء نبی کی نا علیہ صلاح کو مسیح کیوں کہتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں بالکل سیدھی سی اور آسان سی وجہ ہے کہ یہ مسیح ہیں بمانہ ماسح یعنی مسا کرنے والے یہ کس چیز کا مسا کرتے تھے یہ مادر زاد اندھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے آنکھیں آ جاتی تھیں کوڑیوں اور برس کے مریضوں پر ہاتھ پھیرتے تھے وہ اللہ کے حکم سے تندرست اور, اور ٹھیک ہو جاتے تھے ٹھیک ہے جی اچھا جی ہمیں برتے سو برانے کرتے ہیں کہ سرزار نے فرمایا آنکون کی امت کرسلہ سلسل سے السلام علیکم حضرت آپ ریلاگ ہو جائیں آج آپ کی آواز کافی کافی بریک ہو رہی ہے جی Connection is better, and then the dot will be okay and shall is mind breaking as well, or is it no no, so that means it's that connection then not the server take you sometimes the pal talk server messes up in it they come back online. Uh, ان شاء اللہ uh, ان شاء اللہ ابھی آ رہے ہوں گے انشاءاللہ ان شاء اللہ میں السلام علیکم جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ جزاک اللہ مجھے بتا دیجیے کہ کیا آیا آپ حضرات گرامی میری آواز سن پا رہے ہیں ٹھیک انداز میں یا کہ نہیں سن پا رہے ہیں جی بہت شکریہ آپ کی عنایت آپ کی شفقت آپ کی محبت جزاک اللہ خیر ان ان ابدا اب لگا دیجیے جی بالکل انشاءاللہ میں حاضرۂ خدمت ہوں آپ حضرات کے ساتھ اچھا اس پر ہم نے تھوڑی سی بات اور کی تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا جنت اور دوزک دکھائی گئی ہے جنت اور دوزخ کی مثال دکھائی گئی اس میں ہم بات کر چکے ہیں مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں ہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس چیز کو بھی میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا اسے میں نے آج ابھی دیکھ لیا ٹھیک ہے یہاں تک کہ میں نے جنتخ تو علامہ آئیں گی رحمتہ اللہ فرماتے رحمت رحمت ہیں اہلاب کی رائے یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو تمام چیزوں کو دیکھا ہو وہی طور پر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دل اور جیسے آپ کی بھی ذاہر اور آپ کی اور جنت کے برانگ دید آباد کو جیسا کہ المقدس کی نشانیاں بتا دیں ٹھیک ہے شور ہے اب ہم ایک کام کرتے ہیں چھوٹا سا بالکل ٹھیک ہے بیڈ وائس ایک کام کرتے ہیں میں یہ روایت مکمل کر کے نا پھر اصل میں میں نے وہ نہیں لگایا تھا اتنی دیر سے دوسری اللہ کے فضل و کرم سے لائٹ آ رہی ہے اور آپ کو کچھ خبر ہی سنانا چاہوں گا کہ پیپکن میں پاکستان میں بقول پیپ کو نئے پاور پلانٹ جیے ہیں اس لیے عارضی طور پر پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا ہو گیا ٹھیک ہے آپ حضرات کو آواز بریک کیوں ہو رہی ہے جناب آواز بریک کیوں ہو رہی ہے اب وی, وی, وی, وی جی, جی, جی جی کیوں ہوئی بریک حضرت لیپ ٹاپ کی بیٹری لگائیں سبحان اللہ سوال اللہ جی سبحان اللہ کیا بات ہے ٹریکٹر کی بیٹری ٹریکٹر میں بیٹری ہوتی ہے ہوتی ہوگی आपको جی، آپ کو زیادہ پتا ہوگا ظاہر آپ شیر آدمی ہیں اور بڑے آدمی ہیں بڑی بڑی سواریاں آپ کی ماشاء تو خیر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ حضرت علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تو مابین جو حجابات تھے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری پھر سنا دو سبحان اللہ جی سبحان اللہ حضرت مبارک ہو بہت شکریہ حضرت جزاک اللہ حضرت کیا بات ہے حضرت حضرت بڑی مہربانی حضرت آپ کی بہت شکریہ حضرت اچھا حضرت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خوشخبری یہ ہے وہ میں ہے آپ کے لیے بھی آپ کے تو خیر علم ہوگا آپ تو بڑے فارورڈ آدمی ہے فاسٹ فارورڈ ساری خبریں ماشاءاللہ پہلے سے ہی ہوتی ہیں آپ کو یہ لوڈ شیڈنگ عارضی طور پہ پاکستان بھر میں ختم کرنے کا اعلان کیا ہے وزارت پانی و بجلی نے اور یہ کہا ہے کہ پیپکو کی طرف سے ایک نئے پاور پلانٹ کا آغاز ہوا ہے اور اسے خصوصی طور پہ چلایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے بجلی کی طلب اور رسد برابر ہو گئی ہے اور برابر ہونے کی وجہ سے اب ماشاءاللہ کم از کم کچھ عرصے کے لیے پاکستان میں یہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ اس پر قابو پا لیا جائے گا ٹھیک ہے جی آج بھی لائٹ گئی ہے یہ تھوڑا بہت تو ان کی عادت ہے اب یہ اپنی عادت بھی تو پوری کریں گے نا سب اب ایک عادت پڑ گئی ہے ایک آدمی کو آن آف کرنے کی وہ آئی دوبارہ یہ اس نیوز تو یہی ہے یقین نہیں آ رہا جی ہمیں بھی نہیں آ رہا حضرت لیکن اب دیکھیں عمل ان کا ہو سکتا ہے ہمیں یقین دلانے پر مجبور کر دیں ٹھیک ہے جی تو میں بتا یہ رہا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو سکتا ہے ایک صورت یہ ہے کہ ظاہر کر دیا گیا ہو اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے باقاعدہ جنت اور رذخ کو دیکھ لیا ہو ٹھیک ہے ایک تو یہ کہ پردے اٹھا دیے گئے ہوں اور ایک دوسرا یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے شک فرماتے ہیں کہ اس کائنات کو میں اس طرح جس طرح اپنی ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھ رہا ہوں اس طرح دیکھتا ہوں ٹھیک ہے جی اور ہمارے سامنے روایتیں موجود ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جزک کی بہت ساری روایتیں بیان فرمائی ہیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اب ایک بار سرکار نے فرمایا کہ بخاری شریف کی روایتیں آگے آئے گی کہ ابھی جو میں نے تم کو نماز پڑھائی ہے تو میں نے جنت اور دوزک کی صورتوں کو قبلے کی اس دیوار پہ دیکھا تصویر بھی دیکھی ٹھیک ہے نا یہ اس حوالے سے ہے اور ایک میرے سامنے اس دیوار پر عرض میں جنت اور دوزک مجھ پر پیش کی گئیں اور اس وقت میں نماز پڑھ رہا تھا اور ایک روایت میں یہ کہ سرکار نے فرمایا جنت اور دوزک کی میرے سامنے تصویر بنائی گئی ٹھیک ہے نا ایک تو یہ اور دوسری سرکار نے حقیقت جنت اور دوزک کو دیکھا تو اس کی روایتیں بھی موجود ہیں سرکار نے فرمایا صحابہ سے نہیں صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہم نے دیکھا کہ آپ اپنے کھڑے ہونے کی جگہ میں کسی چیز کو پکڑ رہے ہیں تو کیا پکڑ رہے تھے سرکار ہمیں کچھ ارچا فرمایا کچھ بتائیں تو جناب تو جناب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے انگور کے خوشے کو پکڑا جنت کے اور میں اس کو اگر لے لیتا تو تم اس کو اس وقت تک کھاتے رہتا ہے جب تک دنیا باقی رہتی بخاری شریف کی روایتیں یہ بھی آگے آئے گی ٹھیک ہے نا تو اس روایت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی صرف تصویر نہیں دیکھی تھی بلکہ فزیکلی جنت آپ کے نوں میں ہے الحمدللہ اور آپ جو چاہیں وہاں سے لے سکتے ہیں اور جو چاہیں وہاں سے لے کے کسی کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو کیا بات ہے میرے اور آپ کے پیارے اور میٹھے میٹھے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ٹھیک ہے جی اچھا جی پھر ہم نے بات کی کہ اس سیل علم ریب کا ثبوت بھی ہے اور بے شک ہے سرکار نے بالکل واضح طور پر بیان فرمایا کہ جس چیز کو بھی میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا اس چیز کو میں نے اس جگہ دیکھ لیا ہے عربی کے اندر میں نے بالکل الفاظ بتا دیے تھے کہ اس کے اندر ماں آیا ہے اور وہ میں نے یہاں دیکھ لیا ما من شیئین کوئی چیز ایسی نہیں ہے لم اقن اریت جسے میں نے نہ دیکھا ہو اللہ راحی تو ہو مقامی حاضہ مگر یہ کہ میں نے یہاں پہ کھڑے ہو کر دیکھ لیا ٹھیک ہے جی اور یہ بات میں نہیں بتا رہا ہوں یہ علامہ عینی بتا رہے ہیں اس کی یہ تفصیل اور یہ تشرا علامہ عنی نے بیان کی کہ یہ روایت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ سرکار کو اللہ تعالیٰ نے علم رب کلی عطا فرمایا سارا علم رب دے دیا خود فرما دیا سرکار نے جو نہیں دیکھا دیکھ لیا اللہ اکبر ارے بھیا اگر کچھ رہ گیا ہوتا تو سرکار بتاتے کہ بعض چیزیں دیکھ لیں یہ فرماتے بہت ساری چیزیں دیکھ لیں یہ فرماتے اکثر چیزیں دیکھ لیں آپ نے اکثر بہت ساری یا بہت سی کچھ نہیں فرمایا آپ نے کہا سارا کچھ دیکھ لیا تو اب سارے کچھ کے اندر بچ کے آ جناب ٹھیک ہے جی اب ہم آگے بڑھتے ہیں باقی آپ کو بتایا کہ یہ گٹا تجھے اور اسے منظور بڑھانا تیرا ہے نا ورفانہ ذکر کا سایہ تجھ کر. بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا تو فراز بھائی آگا ماشاء اللہ خوش آمدید فراز بھائی آپ کو شاید آج کے معاملے کا نہیں پتا آج ایک بڑا بہترین قسم کا الحمد اللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرامت کا ظہور ہوا ہے امیر علیہ سنت کی تو ان شاء اللہ وہ آپ کو اسلام بھائی بتائیں گے روم کے دو بار ذکر ہو چکا ہے ان تو ذکر ہوتا رہے گا آج تو سنا فراز بھائی کیا ہوا معاملہ میں نے میں حاضر رہا وہاں پہ ماشاءاللہ اور اللہ کے فضل و کرم سے ابھی اس کی نیوز بھی چلیں گے انشاءاللہ اور آپ دیکھیں گے میڈیا کوریج بھی اس کو حاصل ہو رہی ہے ماشاءاللہ اللہ آپ کو نہیں معلوم نا آپ ابھی آئیں تو آپ کو انشاءاللہ شاء ابھی بتائیں گے اتنا ہے بھائی کے اوپر آج بھائی آپ لوگ بات کیجئے گا آج انشاءاللہ شاء اللہ آج آپ ویسے بھی آپ نے تو اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیکہ لیا ہوا ہے آپ سب نے میں عذرائے تفنن یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ ہمارا بالکل ٹھیک ہے ہماری ذمہ داری ہم جتنے بھی دشمنان رسالت ہیں ان سب کے خلاف ہیں اور ان سب کی ان ہم ان سب کی چھٹی کرنے والے ہیں تو جی ہم تو جس کا کھاتے ہیں اسی کی گاتے ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے والے سرکار کے پیارے مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں اور اس کی مثالیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں ماشاء فراز بھی آپ کو بڑا مزہ آئے گا میں تھوڑی سی ہائپ کریٹ کر رہا ہوں آپ کے لیے اور نئے آنے والوں کے لیے تاکہ انہیں احساس ہو کہ باقی آج کچھ ایسا ماشاء اللہ خاص واقعہ ہوا ہے کہ है دلچسپ بھی ہے اور بہت ہے. تو یہ ضروری اچھا جی میں جی آپ کو کیا عرض کروں سرکار صلی اللہ علیہ کے جوابات کے حوالے سے میں نے عرض کر دیا اب ہم آگے بڑھتے ہیں میں آپ کو عربی میں روایت سناتا ہوں پھر میں تھوڑی دیر کے لیے اپنا چارجر لگاؤں گا ان شاء اللہ بابو طاہردین نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وفد عبد القیص عفض المان ولی میفر المارہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد کے وقت کو ایمان اور علم کی حفاظت پر ابھارا آپ نے اس بات پر ابھارا کہ بھئی ایمان کی بھی حفاظت کرو یہ بات میں بتا چکا ہوں پہلے اور اپنے علم کی بھی حفاظت کرو تو پتہ چلا کہ ایمان اور علم خصوصیت کے ساتھ ایسی اشیا ہیں کہ جن کی اگر حفاظت نہ کی جائے تو دشمن ایمان اور دشمن علم یعنی شیطان انہیں چھیننے کی کوشش کر سکتا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ ویوق اور جو لوگ تمہارے پیچھے ہیں جو موجود نہیں ہیں یا جنہیں نہیں معلوم انہیں یہ چیزیں بتاؤ انہیں ایمان کا بھی بتاؤ انہیں علم کا بھی بتاؤ ٹھیک ہے جی حدیث سے پہلے حضرت یہ سُن لیجیے اشارہ قالم ملکی لذن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے ہمیں فرمایا ارجی الاَََََََََََكم فعل مہم اپنے گھر والوں کے پاس جائيے انہيں تعلیم ديجيے تو جناب یہ ہماری ذمہ داری ہے ہمیں اپنے گھر والوں کو بھی سکھانا ہے پڑھانا ہے تو اپنے اپنے گھر میں پڑھائیں ماشاءاللہ اور میرے لیے بھی دعا کریں میں بھی پڑھانا شروع کر دوں اور اپنی ذمہ داریاں پوری کروں ٹھیک ہے آپ سب پڑھائیں اپنی بیگم کو پڑھائیں اپنے بچوں کو پڑھائیں اپنے دیگر رشتہ دار احباب اور تعلق والوں کو پڑھائیں جو آپ جانتے ہیں دوسروں کو بتائیں اور سب سے بڑی ذمے داری آپ کے گھر والوں کے لیے ہے کہ آپ انہیں علم دین سے آراستہ و پہ فرمائیں یہ جو لفظ ہے سرکار نے فرمائے ارجیا کو تو اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جائیے اور انہیں تعلیم دیجیے تو یہ بخاری شریف میں نہیں ہے یہ یہاں بخاری شریف میں ہے یہ حدیث مکمل اور آگے آئے گی انشاءاللہ یہ حدیث اس طرح سے ہے کہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت مالک بن ویریز بیان کرتے ہیں ہم حاضر تھے اور ہم نوجوان تھے ہم سرکار کی خدمت میں بیس راتیں روکے پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کر لیا کہ ہمیں اپنے گھر والے یاد آ رہے ہیں تو آپ نے ہم سے فرمایا کہ پوچھا کہ ہم اپنے گھر میں کن کو چھوڑ کر آئیں تو ہم نے بتایا بھئی فلاں ہیں فلاں ہیں ہیں بہنیں ہیں بھائی ہیں بیگم ہیں بچے ہیں جو بھی ہیں تو چونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بہت رفیق شفیق ہیں بہت کرم نماز ہیں تو آپ نے فرمایا تو اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جاؤ اور انہیں تعلیم دو انہیں نیکی کا حکم دو اور اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اور جب نماز کے وقت آ تم میں سے ایک صاحب آزان دیں اور جو تم میں بڑے ہوں وہ نماز کی امامت کروائیں ٹھیک ہے جناب تو یہ تعلیمات مصطفیٰ ہے تعلیمات آکا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگلی روایت وہ ہے جو گزر چکی ہے کئی بار پڑھ چکا ہوں پچھلے دنوں میں بھی آپ کو سنا دی تھی ٹھیک ہے جی وفد عبد القیش والی ہی روایت ہے یہ جناب اور میں دہرانا نہیں چاہوں گا کیونکہ آگے چلتے ہیں تفصیلی ہے باب الرحال اس کے بعد باب الرحلتی فی المسلتی نازیلہ و تعلیم عالیہ اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو اس کا حل معلوم کرنے کے لیے بالکل سفر بھی کرنا چاہیے اور اپنے گھر والوں کو تعلیم بھی دینی چاہیے باب یہ ہے کہ اگر کوئی نیا جدید مسئلہ پیش آ جائے تو اس مسئلہ کی چھان کے لیے اور اس مسئلے کے حل کے لیے سفر کرنا چاہیے سبحان اللہ عظیم کتنی پیاری ترغیب بات دیکھیے آپ ماشاء اللہ کتنی شدت اور کتنی محبت سے علم کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ آپ کے اگر سامنے کوئی شرعی مسئلہ آ جائے پیش آ جائے تو اس کی تلاش میں اس کے حل کی تلاش میں نکل جائیے اور اپنے گھر والوں کو بھی بتائیے ٹھیک ہے جی تو ہم آ... صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امین اللہ تعالیٰ آپ کو سید دے بھائی آرام فرمائے جزاک اللہ کوئی بات نہیں اور بیماری جو ہے وہ یا تو بائیس نضول رحمت ہے یقیناً ہر صورت میں بائیس نظول رحمت ہے یا تو گناہوں کا کفارہ ہے یا پھر نیکیوں میں اضافہ ہے درجات کی بلندی ہے تو خیر گناہ تو ہم ہیں کفارہ تو ہمارے لیے ہے کپھارہ سیاحت آپ تو حسن زن گئی ہے کہ نیک آدمی ہے ماشاءاللہ تو آپ کے لیے تو درجات کی بلندی کا باعث ہے ماشاءاللہ تو آپ مزید درجات بلند فرمائیں آرام کریں انشاءاللہ اللہ خیر کرے آپ کے ساتھ ٹھیک ہے جی اچھا جی ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد پچاس سے زیادہ اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو میں بس اتنا بیان کر کے یہ روایت انشاءاللہ شاء آپ کو سنا کر اس کی تفصیل بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں مختصراً وہ واقعہ بتا دوں جو آج ہوا ہے اور پھر اس کے بعد میں کچھ دیر اپنا کیا کہنا چاہیے یہ چارجر لگا کے انشاءاللہ تھوڑی دیر شور خود سنوں گا اور آپ کی باتیں اور پھر انشاءاللہ تھوڑی دیر میں میں حاضر ہوتا ہوں آپ کے ساتھ ٹھیک ہے واقعہ میں مختصراً آپ کو یہ بتا دوں کہ امیر اہل سنت ایک خاتون سید ذادی ماشاء اللہ انہیں لگ انہیں دو سال پہلے دفنایا گیا نیو کراچی کے قبرستان میں اور ان کی قبر کے اوپری حصے کو کشادہ کرنے کے لیے گورکن کی خدمات حاصل کی گئیں تو اس سے غلطی سے سلیپ ہٹ گیا تو اس نے دیکھا کہ اندر ماشاءاللہ وہ بوڑھی خاتون ہمارے دو ذمہ داران کی والدہ ماشاءاللہ اپنی قبر میں بالکل خیریت سے ہیں بالکل جسم ان کا سلامت ہے ان کے کفن ان کا کفن جس کو کہتا نا میلہ بھی نہیں ہوا ماشاءاللہ بالکل ایسا ہی تھا ان کا کفن بالکل میلا ہی نہیں ہوا تھا اب سفید اور ماشاء اللہ ان کے ہاتھ بنے ہوئے تھے اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ بالکل ٹھیک آر... تھیں خوشبویں وہاں سے پھوٹ رہی تھی خوشبوؤں کے خلے پھوٹ رہے تھے وہاں سے ماشاء اللہ یہ آج کا واقعہ ہے مجھے فون آیا اصل میں سوالات کے لیے جن صاحب کا مسئلہ تھا انہوں نے وہاں کے ذمہ دار نے پوچھا تو میں نے خیر ان کو گزارش کی جو مسائل تھے پھر میں نے ان کی اجازت سے میں وہاں قبرستان بھی الحمدللہ حاضر ہوا میں نے زیارت کی قبر کی میں نے ان کے جست کی بھی زیارت کی چہرہ نہیں دیکھا میں نے مطلب ظاہر وہ ہم نے کوشش یہی کی کہ محرم ان کے مرد دیکھیں باقی مدنی چینل نے بھی کوریج کی ہے اس کی جیو ٹی وی کو بھی پھر ہم نے روانہ کیا ماشاءاللہ انہوں نے بھی کوریج کی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہل سنت کی حقانیت کی ایک اور دلیل ہمارے سامنے آئی اور بالکل میں پھر دوہراؤں گا کہ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سردار کا عالم کیا ہوگا اور یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا تو جی میچھے مدنی آقا پیار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کی ان کے ماننے والوں کی یہ شان ہے کہ دو دو سال بعد بھی ان کی اگر جو ہے وہ قبریں کھلتی ہیں تو ماشاءاللہ وہ ٹھیک ہوتے ہیں تو جو سرکار کو معاذ اللہ برے الفاظ میں یاد کرے وہ خود ہی برباد ہوئے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی نبی پاک کے نسبت والوں کا عالم ایسا ہی ہوتا ہے بے شک اچھا جی اب آپ حضرات تشریف لائیے کچھ گفتگو کیجیے میں چارجنگ پہ لگا رہا ہوں آپ کے ساتھ ہوں آپ کی سن رہا ہوں ٹھیک ہے جی سبحان اللہ ماشاء اللہ ایت. سبحان اللہ کیا بس ایک کیفیت ہوئی اور بس کیا کریں مطلب ہے کہ یہ تو اتنی بڑی خوشخبری ہے اور ایک سند ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں اور سرکار کی کنیزوں کے لیے بہت بڑی یعنی کہ خوشخبری ہے کہ, سر... کہ جو بدبخت یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ مر کر معذ اللہ مٹی میں مل گئے سرکار کے غلاموں کا یہ حال ہے اللہ اکبر کہ سوا دو سال پونے دو سال ہونے کو آئے ہیں سوا دو سال ہونے کو آئے ہیں اور اللہ کے رسول کی اس عاشقہ سرکار کی وہ عاشقہ سرکار کی وہ کنیز اپنی قبر مبارک میں جنت کے اس باغ میں الحمد حالت نماز میں لیٹی ہوئی ہیں ماشاءاللہ اللہ سبحان اللہ اور یہ کرم ہے ہم قادریوں پر یہ کرم ہے ہم اطاریوں پر کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے فضل و کرم سے اللہ کے فضل و کرم سے سیدہ ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ وہ سیدہ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اور یہ سب ہمارے پیرو مرشد حالانکہ حضرت میں آپ کو خیر میں نے بتاتا بطا لیکن میں یعنی کہ میں نے آپ کو بتایا تھا جب ہمارا تعارف ہوا تھا میری بیعت جو ہے وہ مفتی محمد ابراہیم فریدی خود عزیز سے ہے انڈیا میں ہوتے تھے حضرت بدائیوں شریف کے مفتی اعظم بدائوں اور ان کا وصال نائنٹین ایٹی سکس میں ہوا تھا تو جب میں یہاں پر آیا تھا یو ایس اے میں ارلی نائنٹیز میں نائنٹی میں نائنٹی ون میں تو اس وقت حضرت کا وصال ہوا ہو چکا تھا پانچ سال ہو چکے تھے اور حضرت کے ہی اشارے پر کہ سرکار نے مجھے مطلب ہے کہ بعد نماز عشاء یہاں یو ایس اے کے اندر مجھے فیضان سنت خواب میں عطا کی تھی تو اس سے میں اشارہ سمجھ گیا تھا کہ حضرت نے مجھے دعوت اسلامی سے منسلک ہونے کا اشارہ دیا تھا خواب کے ذریعے سے کہ آپ منسلک ہو جائیں اس جماعت کے ساتھ منسلک ہو جائیں یہ جماعت اہل حق ہے تو اسی اس وقت میں امیر اہل سنت سے طالب ہو گیا تھا سرکار کے اس اشارے کے اوپر میں امیر اہل سنت سے طالب ہوا تھا اور میں بھی الحمدللہ سرکار کا ہی حضور ہم سلسلہ قادریہ شریف میں ہی بیٹھ تھے اور حضرت نے مجھے اشارہ فرمایا تھا تو پھر اس کی تصدیق یہ ہوئی تھی کہ ہمارے بھائی پاکستان گئے ہوئے تھے مجھے علم نہیں تھا وہ جب واپس آئے تو والد صاحب نے ان کے ہاتھ فیضان سنت مجھے بھیجی حالانکہ میں نے منگوائی نہیں تھی لیکن مجھے خواب میں آتا ہوئی اور پھر ظاہری طور پر والد صاحب نے ایک مہینے کے بعد جب میرے بھائی آئے تو وہ فیضان سنت کا تحفہ میرے لیے لے کے آئے تو اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ سرکار میرے پیرو مرشد نے مجھے اشارہ دیا کہ اس جماعت کے ساتھ منسلک ہو جاؤ ان یہ, یہ حق ہے یہ بالکل حق ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے یہ سرکار کی جماعت ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جماعت ہے اس میں کوئی شک نہیں اور آئے دن ہم یہ دیکھتے ہیں اور آج پھر یہ واقعہ حضرت نے سنایا ایمان ہمارا تازہ کر دیا سبحان اللہ سرکار کے جو غلام ہیں سرکار کے جو عاشق ہیں ان کا یہی مقام ہو جاتا ہے اور ان کے اوپر قبر جو ہے ان کی جنت کے باغ بن جاتی ہے اور ہم نے بزرگوں سے حضرت سنا کتب میں پڑھا اہل سلسلہ کی کتب میں کہ کہا یہ کرتے تھے کہ فی زمانہ ان سے زیادہ متبع سنت نہیں ہے تو ان کے مرید ہو جاؤ میں نے آج اس دور میں اس دور میں اپنی اس جو, جو بھی میری زندگی ہے میں نے امیر اہل علی سنت الحم الرحمان رحمۃ الرحمان سے زیادہ اس وقت متبع سنت نہیں دیکھا اور میں جو کوئی مجھ سے بیعت ہونے کے بیعت کی اظہار کرتا ہے کہ بیعت ہم کس سے ہوں تو میرا سب سے پہلا اس کی مشورہ یہی ہوتا ہے کہ امیر اہل سنت کا دامن پکڑ لیں کیونکہ یہ اس وقت سی زمانہ سی زمانہ متبع اہل سنت ہم نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا اتنا زیادہ سنت کا اتباح سبحان اللہ تو یہ سرکار کی سنت کی اتباع جو ہے یہی سارا کچھ ساری زندگی کامیابی کا راز ہی یہی اللہ کی رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کی اطباع یہی ساری کامیابی کا راز ہے اور سرکار کیا بات ہے کیا بات ہے امیر اہل سنت کی اللہ تعالیٰ ان پہ نور کی برسات کرے اور ان کے صدقے میں ان شاء اللہ تعالیٰ ہم گناہ کو بھی سرکار جو ہے وہ کرم نوازی کریں مجھ سے بولا نہیں جا رہا ہے مجھے مطلب ہے کہ بہت زیادہ میں جذبات میں میں مغلوب ہوں اس وقت اور جو میرے ذہن میں اس وقت آ رہی یہ بات لیکن وہ بات آج نائنٹین نائنٹی ون کی جو میرے پیرو مرشد کا اشارہ ہوا تھا امیر علیہ سنت کی طرف وہ الحمدللہ ہم پڑھتے رہتے تھے سنتے رہتے تھے اور آج آپ نے یہ پھر ایک اور واقعہ سنا کے ایمان تازہ کیا تو کتنے لوگوں نے مجھ سے کہا پیرو کس سے بیتھ ہوں فی زمانہ تو میں نے الحمد صرف اور صرف اس وجہ سے اور کوئی نہیں کہ سرکار کی اتباع جو ہم نے امیر اہل سنت میں دیکھی الحمد للہ الحمد ہم نے اس وقت فی زمانہ نظر سے گزرا نہیں واللہ عالم بے اگر ہو کوئی لیکن ہم نے اپنی جتنی یہ حیات ہے اس میں امیر اہل سنت سے زیادہ متبع سنت نہیں دے اللہ اکبر آ یہ مائک کے اوپر میں مائک چھوڑتا ہوں سلام علیکم ماشاءاللہ اللہ اللہ تو شور بہار آپ کو آ رہا ہوگا تو میں چاہ رہا تھا آپ کو مزید سائیں بھائی بھی ایک آدھ آئے کہیں تو یہ دہلی سے آ جائیں فراز بھائی ماشاءاللہ اللہ کسی ہے فراز بھائی آپ آ جائیں ایسے جو مریض ہیں ماشاء وہ آ جائیں ریزوان بھائی وہ آ جائیں مطلب تھوڑی ہمت کریں دو میں دیکھا ٹھیک ہے جب کچھ قدرے چارج جائے گا تو میں چلتا رہ میں لائیو کر ارے بالکل دیتے ہیں آپ لوگوں کو مائیکرا محمد کے آئے. زمن. آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ و مقصرہ آواز آ رہی میری مدینہ مدینہ آواز آ رہی ہے روم میں جزاک اللہ مصطفیٰ بھائی آپ نے جس طرح اب ایک واقعہ سنایا الحمدللہ میں بھی میرے پیرو و مرشید شیخ تری کا تمیر سنت کا ایک اخواب سنا دوں کہ میں جب داولت اسلامک ماحول سے وابستہ نہیں ہوا تھا پر میں حاجی مشتاق کے ناطے سنا کرتا تھا بہت مجھے بہت پسند تھی بچپن سے حاجی مشتاق رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے ناطے سنتا تھا تو روز روزانہ کا یہ معمول تھا کہ میں جلدی گھر میں آتا تھا تو میں نا شریف پلے کر کے سو سوجایا کرتا تھا کمپیوٹر پر لیٹا رہتا تھا تو نادریف حاجی مشتاق کی آواز میں چلتی رہتی تھی اور میری نیند لگ جاتی تھی بڑی تمنا تھی حاجی مشتاق کو دیکھنے کی بڑی تمنا تھی کہ میں حاجی مشتاق کو دیکھوں تو ایک دن میرے باپا نے خواب میں کرم فرمایا سبحان اللہ میں شیخ طریقت پیر طریقت امیر اللہ سنت حضرت اللہ مولانا محمد اللہ ستار کا رضمی میرے خواب میں آئے آہا. اور میرے خواب میں آ کر ہم فیضان مدینہ کے ارد ارد گھوم رہے ہیں. با خدا اس کے پہلے میں نے فیضان مدینہ کو کبھی نہیں دیکھا تھا میں نے فیزانے مدینہ جو بلڈنگ ہے اس کو کبھی نہیں دیکھا تھا کہ یہ بلڈنگ اس طرح بنی ہے میں نے نہیں دیکھا تھا تو اب ایک پیر اپنے ایک گناہ مرید کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اس کو گھما رہا ہوں آپ ہے ہم فیزانے مدینہ کے آس پاس گھوم رہے ہیں پھر ایک کمرہ آیا میرا چڑھاؤ آیا سیڑھی اور امیر علیہ سندت نے ساتھ فرمایا کہ بیٹا اس کمرے میں مشورہ ہے شام کو بیٹا اس کمرے میں مشورہ ہے شام کو تو آپ یہاں پر تشریف لائیں تو ان اللہ میں اس دوران آپ کو حاجیم مشتاق سے بھی ملاؤں گا میں سبحان اللہ تڑپ حاجیمستاق کی اتنی تھی ان کا دیدار کرنے کی کہ حاجیمستاق کی تڑپ ایک مریت کی تڑپ نے تیر کا بھی دیدار کرا دیا سبحان اللہ اب میں سو گیا مطلب میں وہاں جا کے سو گیا پھر میں اٹھا اس فکر میں کہ مجھے راجیم مشتاق سے ملنا ہے اور امیر اللہ سنت نے فرماتا تھا اس کمرے میں فلاں ٹائم مشورہ ہے تو میں وہاں سب سے پہلے جا کر بیٹھ گیا میں نے پوچھ لیا اسلامی ولیم سے کہ امیر علیہ سنت کہاں بیٹھیں گے بولے یہاں بیٹھیں گے تو ہم ان کے پاس میں جا کے پہلے سے بیٹھ گیا اب میں پہلے سے بیٹھ گیا تھکا تھا میں تو میری نیند خواب میں میری اس جگہ پہ نیند لگ گئی مطلب میں اس کمرے میں جا جا کے بیٹا میں وہاں سو گیا وہاں مشپرا ہو گیا حاجی مشتاق آئے حاجی مشتاق نے وہاں ناطے پڑی امیر اللہ سنت آئے اور اس کے بعد جب وہ چل دیے تو مجھے ایک سلامی بھائی نے اٹھایا بھائی اٹھو اے دیوانے اٹھو تو نے جی میرے کیا کہاں ہے باپا جان کہا ہے حاجی مشتاق تو کہ وہ تو چلے گئے اور جب ہم نے آپ کو جگانے کو کہا تو امیر سنت نے بنا کر دیا بولے ان کو سونے دو سفر سے تھکے آ ہوں گے تو انہیں سونے دو ابھی تو بس میں وہاں سے کام گئے بولے کہ وہ سامنے گاڑی جا رہی ہے اس میں بیٹھنے والے میں بھگتے بھگتے کیا کافی اسلامی وہی ہوں گی میں بھگتے بھگتے جا رہا ہوں پر مجھے اس دوران حاجی مشتاق کا دیدار نہیں ہوا اس کے دوسرے دن پھر اس کے ہی دوسرے دن ایک جگہ वहां मुझे नवाज पढ़ने से मना कर दिया मतलब कि भाई अभी अच्छे अच्छो को पढ़ने दो ये इसकी आवाज जरा ऐसी है इसको बाद में पढ़ने देंगे तो इस दौरान मेरा नंबर नहीं आया अब मैं रोता रोता घर पे आ गया अभी ज्यादा टाइम चार या पांच साल पुरानी बात मतलब सत्रह अठारह साल का था जबकि बात मैं रोता रोता घर पे आके सो गया कि भाई پڑھنے نہیں رہتا ناز شریف آواز نہیں اس کا مطلب تھوڑی تو اس دوران الحمد للہ مجھے حاجی مشتاق علی رحمۃ اللہ علیہ کا دیدار ہوا الحمد جن کا میں دیوانہ تھا انہوں نے ایک دیوانے کی پکار سنی وہ میرے خواب میں آیا اور میرے خواب میں آگے کشیدہ بردا شریف انہوں نے سنا ہے کہ وہ نواز شریف وہ پڑھ رہے تھے اور کچھ ایسی چیز سفید چیز کہتے ہیں آپ جس کو سفید چیز گلے میں پی اور کسی کا گردا سے بھی چلا تھا اور حاجی مشتاق الحمد للہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ الحمدللہ محفل کی شروعات بھی شاہد اختاری کرتا ہے اور محفل میں آخری سلام بھی شاہد اختاری پڑھتا ہے الحمدللہ میرے پیر کے سب مجھے ایسا بتا ہوا الحمدللہ اس کے بعد جب حاجی مستاق اختاری رحمد اللہ تعالیٰ لے کی ویڈیو آئی جو ویڈیو ابھی ہے نا مارکیٹ میں تو وہ ویڈیو میں نے دیکھ کے فوراً دیا اسلامی بھائی نے بتایا بولے کہ بتاؤ کس کی ہے تو میں نے دیا حجی مستاق ہے بولے تم کو کیسے معلوم یہ ویڈیو تم ابھی حال جب ملتان شریف وہ گئے تھے تو وہاں سے لکھا تم کو کیسے معلوم ارے میں نے بھائی میں نے ان کو خواب میں دیکھا یہ وہی سکتے ہیں تو حجی مستاق مشتاق رقمۃ اللہ تعالیٰ آہ ایک ایک بدن کا روح آ روا کھڑا ہو گیا تھا روح آ روح آ کہتے نا کہ بالکل جنجن آ جانا بھائی جس کے دیوانے اس کا دیدار کر لو تو کیا بات ہے کیا کہنے آ تو کیا بات ہے میرے پیر کی سبحان اللہ مفتی صاحب آپ مائک پر آ رہے ہیں کہ میں ناشری پڑھ لوں اگر آپ مائک پر آ رہے ہوں تو برائے کرم آپ لکھ دیں گے تو میں ناشر پڑھ لیتا ہوں جی مائک پر آئے ہیں آپ جزاک اللہ اور خیر آواز بہت شکریہ آپ کی باتیں ماشاء اللہ جزاک اللہ میری آواز آپ حضرات کو آ رہی ہے میں نے وہ نکال دیا ہے آواز آ رہی ہے آپ حضرات کو جزاک اللہ قرین قسم المن بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ مجھے بھی مصطفی بھائی کی پیاری پیاری باتیں سن کر بہت اچھا لگا فیضان رضا بھائی کیبتدائی گفتگو کو سنی بڑا مزہ آیا بیچ میں میں ابھی ہو گیا تھا اور اب پھر تو جناب میں اصل میں نا ہمیں اس واقعے کو چھوٹا نہیں لینا چاہیے اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ اس کے اوپر گفتگو ہو بات کریں اور ماشاءاللہ ہم لوگوں نے آپس میں کی بھی ٹھیک ہے نا یہ ہمارے ایمان کی تازگی کا مسئلہ ہے ہمارے ایمان کی چاشنی کا مسئلہ ہے اور جناب ہمارے مسلک اور ہمارے مذہب کی اور ہمارے دین کی حقانیت کا مسئلہ ہے الحمد للہ رحمۃ اللہ آپ نے دیکھا غیر مسلم بھی دیکھیں یہ صرف بد مذہبوں کے لیے نہیں یہ جتنے اسلام دشمن ہے سب کے لیے سب دیکھ لیں کہ الحمدللہ رب العالمین محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا سبحان اللہ تو جناب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے یہاں بھی خوش ہیں وہاں بھی خوش ہوں گے انشاءاللہ جی اسلامک مائن بھائی یہ سنی مسلمانوں کا اہل سنت لوگوں کا روم ہے ماشاءاللہ ہمارا روم ہے اور آپ کا روم ہے ماشاءاللہ اچھا جی سبحان اللہ دروش شریف پڑھ لیجیے اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلیکم وسلم یا رسول اللہ اشار کی توجہ آپ نے مجھے ٹیکسٹ میں لکھیں ہے تاکہ مجھے شیر یاد آتے رہے ٹھیک ہے اٹھا دو پڑا دکھا دو چہرہ کے نور باری حجاب میں ہے وہ گل ہے لب نازکن کے ہزاروں جھڑتے ہے پھول جن سے وہ گل ہے لبہ ناز کے ہزاروں جھڑتے پھول جنتے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل بل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سو دشے عشق چشمے والا جلی جلی بو سے اس کی پیدا او چشم والا کباب آ بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے اٹھا دو پیدا دکھا دو چہرہ کہ نور باری عجاب میں ہے ضمان تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے شر اس نایا بھائیوں کو یاد ہو تو مجھے بتائیے گا لکھیے گا میں لیکن چو... وہ صورتحال کے اوپر ایک مجھے شعر یاد ہے اس نعت کا نہیں ہے دوسرا ہے وہ میں آپ کو کرتا ہوں بغور دیکھو پیرونے پالو پریب میں ہو بغور دیکھو مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں کھڑے ہیں منقئی نہ کیر سر न نہ کوئی न نہ کوے کھڑے ہیں من کئی نہ न ری پے نہ کوے بتا دے میرے پیمبئے سخت مشکل جواب میں ہے خدا کہاں ہے غزب کھلے ہیں بدکاریوں کاروں کے دفتر خدا کہاں ہے پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دف بچا لو آئے شفیع محاشے تمہارا بندہ عذاب میں ہے بچا لو آ کر شفیع محاش تمہارا بندہ عذاب میں کریم ملا کے جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے کریم ایسا ملا کے جس کے کھلے ہیں ہات خز بتاؤفسو پھر تمہارا دل از کب میں ہے بتاؤ اے مف لسو کے پھر کیوں تمہارا دل از تراب میں ہے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نشرما کریم اپنے کرم کا صدقہ کا لئی میں بے قدر کو نشرماں تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرا کے نور باری حجاب میں ہے سبحان اللہ کیا بات ہے آپ کی محبتوں کا شکریہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ ساری دعائیں اپنی بار میں قبول اور منظور فرمائے تمہ جن بھائی آئے ہیں میں خوش آمدید کہتا ہوں ان کو جزاک اللہ خیر کثیر انداز اور میں نے وہ جملے سنے سنی تیرک بھائی تو وہ میرا خیال ہے دیکھیں میں انہوں نے کوئی لفظ صراحت کے ساتھ استعمال نہیں کیا لیکن جس طرح سے ہماری ماضی میں بات ہو چکی ہے تو اس تناظر میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید انہوں نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہو پر ہٹ کیا ہے غالبن ٹھیک ہے نا ایسا لگتا ہے مزید ڈسکشن ہوتی ہے اس کے اوپر ان کی مزید جی جی جی بالکل ٹھیک ہے نا ہاں بالکل اس طرح سے مجھے لگتا ہے باقی ایسا ہی ہے لیکن چونکہ ہمیں آخری تعویل نکلنے تک انتظار کرنے کا حکم ہے اس لیے ہم منتظر ہیں ابھی مزید بیان فل ان کی سائڈ پر ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں کا انشاءاللہ دیکھ لیں گے اور باقی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور شان پر اگلے چند دنوں میں میں ان آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کروں گا تمام اسلام بھائی سماعت فرمائیے گا ان اور سنس تاریخ بھائی آپ اس دن آ جائیے گا آپ چھٹی مت کیجیے گا آپ ان اگلے ایک دن میں انشاءاللہ سہولت سے انشاءاللہ کر لیں گے کوئی سلسلہ ٹھیک ہے جی اور سموجن بھائی آ گئے ہیں ان کو بھی اب مطلب تفصیل بتانی پڑے گی کیا ہوا کیا نہ ہوا ماشاءاللہ تو جی کیا بات ہے محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا جناب اس کی ایک اور مثال ملی ہے ہمیں آج تو ایک سوال میرے پاس آیا ہوا ہے میں چاہوں گا پہلے اس کا جواب پیش کر دوں آپ حضرات کی خدمت میں سوال یہ ہے کہ ایک خاتون کے والد صاحب نے ان سے کچھ پیسے لیے ادھار اور اس سے گھر بنایا کچھ پیسے انہوں نے اپنے بیٹوں سے بھی لیے لیکن وہ ادھار نہیں تھے وہ ویسے لیے انہوں نے ٹھیک ہے اب جناب صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے وسیعت لکھی ہے کہ میرے مرنے کے بعد لون کی ادائیگی کی جائے قرض کی اور اس کے بعد وراثت کے مطابق آپس میں تقسیم کر لینا لیکن جب تک جب تک ہم دونوں والدین زندہ ہیں اس گھر کو نہ بیچا جائے تو والدین بڑے ہوتے ہیں ان کی اس بات کا احترام کیا جائے بالکل کیا جائے اور یہ انہوں نے وصیت نہیں کی انہوں نے شریعت کے حکم پر عمل کرنے کا آرڈر دیا ہے کیونکہ شریعت کا حکم بھی یہ ہے کہ مرنے کے بعد مرنے والے کی رقم سے پہلے اس کے قرض ادا کیے جائیں اور پھر اس کے بعد شریعت کے مطابق وراثت کی تقسیم ہو ٹھیک ہے یہ وصیت نہیں ہے اچھا اور جہاں تک قرض کی ادائیگی کا معاملہ ہے تو انہیں خاتون کو چاہیے کہ اپنے والد صاحب کو کہیں کہ جی وہ اگر انہیں چاہیے تو زندگی میں لے لیں مرنے کا انتظار کیوں کر رہے ہیں وہ کہ میں مر جاؤں تو لے لینا یہ تو طریقہ اچھا نہیں ہے انہیں اپنی زندگی میں اپنی اولاد سے بھی اگر دیا ہے قرض تو لوٹا دینا چاہیے ٹھیک ہے جی اور ورنہ آپ اگر آپ کو اللہ نے غسہ بھی ہے تو آپ معاف کر دیں ابا جانے انہوں نے بھی تو پال پوس کے بڑا کیا ہے اتنی خدمات کی ہیں آپ کی ٹھیک ہے جی اچھا جی اب ہم سلسلہ کلام آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ ان کے پاس نہیں ہے پیسے اچھا ان کے پاس پیسے نہیں ہے تو پھر آپ تھوڑی سی شفقت فرما یا تو آپ معاف کر دیں اور اگر معاف کرنے کا ارادہ نہیں ہے آپ کا تو پھر آپ اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کو زندگی دے ہم تو یہی دعا کریں گے کچھ اور بولنی اچھی بات نہیں ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ اسلام بھائی آپ سوالات کے لیے ہینڈریس کیجیے ہم سوالات جوابات کا سلسلہ کریں گے آپ سوالات جب کر رہے ہوں گے یا آپ گفتگو کر رہے ہوں گے تو میں چارج رہوں گا مطلب چارجنگ پہ لگا دوں گا اور کوئی ایسی بات نہیں ہے اللہ اچھا لگا آج آپ کے ساتھ آنا ہمیشہ اچھا لگتا ہے آج بھی اچھا لگا دعا میں یاد کیجیے اور تشریف بھائی السلام علیکم جی السلام علیکم حضرت حضرت ایک سوال ہے تھوڑا اس سر قید کہ سوال ایسا ہے جس کی نوعیت ایسی ہے کہ مشکل ہے کہ وہ حقیقت میں ایسا ہو لیکن بالفرض انسان کسی جگہ پہ ایسا ہے سخت حالات میں ہے جنگل میں ہے کوئی ایسی جگہ ہے اور وہ برہنا حالت میں ہے شرم تو مطلب یا آگے سے یا پیچھے سے وہ اتنا ہے کہ ایک جگہ انسان کور سکے کر سکے تو اگر اس سے نماز پڑھنی ہو اس حالت میں بالکل نہیں بالکل وہ اس کا سطر نہیں چھکا جا رہا تو پھر سب اس کا کیا حکم ہوگا سر مطلب یہ مطلب ہے تو آپ یہ اس قسم کے سائن نے دیا کریں میں ایک مطلب پوچھ رہا ہوں آ یار میں نہیں پوچھتا ہے السلام علیکم یار لائن بھائی پلیز آپ سوال جو ہوتا ہے نا وہ علم سیکھنے کے لیے ہوتا ہے اور دین میں جو ہے وہ کوئی شرم اور یہ چیز نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو پلیز آپ جو ہے وہ ان شاء اللہ بھائی جس نے بھی جو پوچھنا ہے وہ مطلب جو ہے پوچھیں یہ کوئی علم حاصل کرنا جو ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہوتی تو آپ نے مطلب اس کا جو ہے وہ حوصلہ شکنی بھی ہوتی ہے مطلب سب کے سامنے مطلب آپ جو ہے جہاد حد ہو گئی یہ بے اس میں کیا اس میں کون سی ایسی غلط بات ہے تو اس کا جو ہے وہ حوصلہ شکنی بھی ہوتی ہے بھائی سوال کرتے ہیں پھر وہ کہیں گے اچھا چھوڑو یار کیا کرنا ہے ایسے جو ہے میرا مذاق مطلب بنایا جائے گا تو اس میں مطلب مذاق والی کوئی بات نہیں ہے یہ یہ مطلب ناممکنات میں سے بھی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کوئی مطلب جو ہے وہ ایسے واقعات ہو بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب ہم سب کو پتا یا جوج موجود نے بھی آنا ہے ٹھیک ہے سارے واقعات ہونے ہیں دجال نے بھی آنا ہے تو کل کو کیا حالات ہوں بنا برنوں ٹھیک ہے تو جی چلے جی میں آپ کے مائک چھوڑتا ہوں شکریہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ جزاک اللہ میں تائید کروں گا میرے شیر میرے بھائی میرے دوست کوئی ایسی بات نہیں اس طرح کے سوالات مطلب انہوں نے بڑے ہی مہذب انداز میں سوال کیا بہت اچھا سوال کیا ہے میں تو ڈر رہا تھا جب انہوں نے گفتگو شروع کی تھوڑے سے لفظ سمجھنے کے بعد میں نے کہا کہیں کوئی ایشو نہ ہو جائے لیکن ماشاء انہوں نے بہت بہت اچھے انداز میں سوال کیا پیارے ترین اسلائے بھائیوں میں سے ہیں اور ہمارے دل کے ٹکڑے ہیں ماشاء اللہ اور ہماری مطلب محبتیں ان کے ساتھ ہیں بہت پیارے اسلائے بھائی ہیں اور بہت بہت اچھے سوالات کرتے ہیں اور بہت پڑھے لکھے اور بڑے قابل آدمی ہیں है اللہ ٹھیک ہے اچھا جی نہیں کوئی بات نہیں میں جواب ارض کرتا ہوں یہ بالکل ممکنات میں سے ہے اور आप بھائی آپ یار آپ تو ماشاء اللہ اور لائن بھی ہمارے بھائی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے ان کی رائے ہے اور شخص کی رائے کا احترام کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی تو سوال کا جواب بھائی یہ ہے کہ انسان کے پاس جب لباس ہی نہ ہو اور وہ کسی ایسی جگہ ہو کہ جہاں لباس کی جگہ کسی اور شیک کا استعمال بھی نہ کر سکتا ہوں مثلاً پتے بھی نہیں وہ مطلب یوز کر سکتا جسم پر پتے بھی نہیں صحرا میں ہے جنگل آپ بولیں گے تو جنگل میں تو یہ آڈر ہوگا کہ جی پتے وتے مطلب آپس میں بنا کے ایک حصے پہ پتے ڈھانپ لے اور دوسرے حصے پہ جو کپڑا ہے اسے ڈھانپ لے آپ کا سوال ہونا چاہیے تھا صحرا کے بارے میں دور دور تک کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اگر صحرا کی پوزیشن لیں تو ایسی صورت کے اندر پھر یہ ہوگا کہ وہ بیٹھ کے نماز پڑھے گا اور اپنے اوپر کے حصے اور اگر نہیں ہے اوپر رکھنے کے لیے بالکل ہی نہیں ہے کچھ بھی کپڑا نہیں ہے کوئی لباس ہی نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے اس پیسے ثاقب ہے لا اللہ, نفسن اللہ, اللہ تعالی عز کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف کچھ نہیں کتاب ہے کتابیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں نہیں السلام علیکم آئیے آپ حضرات دیکھیے ہمارے گھر والے کتنا ڈرپ ہو گئے السلام علیکم جی السلام علیکم یہ حضرت میں اصل میں آپ سے پی ایم میں اکیلے میں پوچھنا چاہ رہا تھا پھر میں نے کہا روم میں پوچھوں کہ نہ پوچھوں کہ یہاں پہ محترمائیں بھی بیٹھی ہوتی ہیں تو وہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں نے اس لیے مائک چھوڑ دیا کہ میں نے کہا شہر میں کوئی غلط بات کر لی تو اس سے میں پیچھے ہو گیا نا تو اس سے میں نہیں پوچھا تھا میں خفا وغیرہ نہیں ہو رہا تھا سوال اصل میں میرا آدھا رہ گیا تھا آدھا یہ تھا حضرت کہ مطلب کپڑا ہے اتنا اویلیبل ہے کہ آپ کا ستر آدھا ستر آگے کا چھپے یا پیچھے کا چھپے تو پھر اگر آپ کھڑے ہو کا نماز پڑھ رہے ہیں اگر قیام میں ہیں آپ تو پھر تو آگے کی مطلب پڑتا ضروری ہے لیکن رقو اور سج میں پھر حضرت کیا حکم ہوگا اس کا تو اس کے تھوڑے سے میں اصل میں سوال ہی کمپلیٹ کرنا چاہ رہا تھا لیکن وہ ایسی آدمی میں رہ گیا تو مجھے سمجھ نہیں پڑی کہ میں کدھر اکتر... آپ حضرت آپ کو معلوم ہے اکثر آپ سے اچھا ساکت ہے ٹھیک تو جو بیٹھ کے پھر نماز پڑھیں گے تو اس میں پھر اس میں جائیں گے کیا کہتے ہیں رکو میں تو یا سجدے میں یعنی اپنی اسی حالت میں بیٹھ کے نماز پڑھیں گے طرف اشارے میں اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک بس یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا تو میں یہ سمجھ میں کوشش کر رہا تھا کہ الفاظ اس طرح ہوں کہ میں ادھر ادھر کے الفاظ میں یوز کر لوں بارہ کسی تو میری باتیں بری لگی اور معاف ہی کر ہوں السلام علیکم السّلام نوار زراعت کو میری آواز آ رہی آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے بہت زیادہ سمجھ میں نہیں پڑ رہی آواز میری آواز آ رہی کیا کسی کو شہرت اچھا ہو گئے ہیں چلیں انشاءاللہ بھی آ جائیں گے بھائی رتاتے ہیں تو پھر ان شاء سوال کرتے ہیں بھائی یار وہ لائن بھائی چلے گئے یار روم سے لائن بھائی کا ناراض تو نہیں ہو بھائی لائن ہے وہ تو, وہ تو شیر ہیں بھائی شیر تو ہے وہ چلے کوئی بات نہیں ابھی تھوڑی دیر کے بعد ان کو ہر شکار کر کے دیتے ٹھیک ہو جائیں گے کہیں نظر آتے ہیں تو ان ان کی جو کر دیں گے انشاءاللہ لیکن جو ہے وہ ایسی بات تو نہیں ان سے میرے خیال سے کہی گئی تو ان شاء وہ واپس آ تاکہ مفتی صاحب میرا سوال ہے مرد وہ شادی کر سکتے یعنی نہیں ایک غالبا دسی ہے, ہے کہ سید عائشہ باتی, باتی لے باتی لے باتی لے تین بار بارے تو مندر مندر جی وعلیکم السلام رحمت اللہ تعالیٰ وبرکاتہ جزاک اللہ تو تو جواب ہے؟ اصل میں سوال بیگم ہماری میٹھی پنجابی زبان میں کیا ہے اس لیے پنجابی میں جواب دے رہا ہوں اچھا بڑی مہربانی آپ کی تو پا جی جواب یہ کہ ہے کہ وہ मेरी पंजाबी खराब है बरा मेहरबानी ज्यादा थोड़ा बहुत दस लगा तो हजी जारी यानी किसी का भी निकाह नहीं हो सकता यानी उसी हो आवाज नहीं आवाज आई मेहरबानी जनाब رضوان پاری حدیث سنی جی پین میں ارض یہ کر رہا ہوں کہ حدیث کا ماننا یہ ہے کہ لا نکاح اللہ بھی ولی یعنی کسی دا بھی نکاح نہیں ہو سکتا سوائے اس دے کہ ولی بھی اہدے نال یا راضی اس دا ہونا یہ ہے کہ لا نکاحا بغیر الکف یہ بغیر القف یعنی کفو کے علاوہ کلب فکار فرمادے نے محضوب ہے اور ادا مانا یہ ہے کہ عہدہ نکاح نہیں ہو سکتا غیر کف میں ٹھیک ہے پائن غیر کف میں بڑی مہربانی پاجینشاء انشاءاللہ میں آ... اصل میں جب اشتما میں ملتان جاتا تھا تو, تو گفتگو ہوتی تھی آپ لوگ جاری رکھیے گا موجود رہی میں فون لے لوں السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضرت خیریت ہوں کام ہوتے ہیں آپ فرمائیں حضرت ہو جائیں گے آپ آنے کی آپ آ جاؤ نا یار میرے گھر آ جاؤ چلو ٹھیک ہے اوکے اوکے جی میں آ رہا ہوں سر آ رہا ہوں السلام علیکم جی السّلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ تو میں نے کہا آپ سے کیا میں یار مائک چھوڑوں تیس بتیس سیکنڈ کی باتیں کر لیتے ہیں یار کوئی ایشو نہیں ہے آپ لوگوں کو आवाज ہوئی ہیلی کاپٹر کی آپ نے آواز سنی لیکن ہیلی کاپٹر کی آواز بھی نصیب والوں کو سننے کو کیا بتاؤں یار بڑی عجیب وغیرہ سو رہتا ہے لوگ اچ پے سے آ جاتے ہیں ان کی اتنی عزت افزائی نہیں ہوتی ہمارے پاکستان میں ہاں جن کا میں نے کہا تھا نا آپ کو نماز کا پوچھا تھا انہوں نے ماشاءاللہ بڑے نمازی پریزی بڑے اچھے سنائی بھائی ہمارے دوست میرے بچپن کے ان سے دو بجے کی ملاقات ہوئی ہے جناب اچھا جی آپ نے بتایا تھا جی میں کر رہا ہوں جواب تو ہو گیا نا کہ بالکل غیر میں کے بغیر سوری ولی کے بغیر نہیں ہو سکتا جبکہ عورت غیر غیرعف میں کر رہی ہو ٹھیک ہے اگر کف میں کر رہی ہے یعنی ہمسر میں کر رہی ہے کفو میں کر رہی ہے کفو اور غیر وقف کی میں ڈیٹیل آپ کو عرض کر دوں گا آپ کو تو خیر معلوم ہوگا ان شاء جن بھائیوں کو نہیں پتا ان کو بتا دوں گا انشاءاللہ غیر اللہ کیا ہے جناب مثال کے طور پہ ایک سید زادی ہے تو وہ اگر کسی سید صاحب سے شادی کرتی ہیں تو بہتر تو یہی ہے کہ والد والدین کی رضامندی کے ساتھ کریں لیکن اگر والد صاحب راضی نہیں ہے یا موجود نہیں ہے تو بھی سید زادی سید صاحب سے نکاح کر سکتی ہیں اگر غیر سید میں کریں گی تو بالکل سرکار کا آڈر موجود ہے لا نکاح الا اللہ بھی علی عہدہ نکاح نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ اس کے ولی راضی ہوں ٹھیک ہے بین ایک سوال اور آیا جی بالکل انشاءاللہ ہم سب دعا کریں گے بھائی دعا کیجئے گا کسی بھائی اور بہن کے بچے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بچوں پر خصوصی کرم فرمائے اور دعوت اسلامی سے اور اچھے اچھے ماحول سے وہ وابستہ رہیں دن ماشاءاللہ اللہ لکھا ہے کہ اور امین اللہ ان کا گھرانہ مدنی بنائے اور ہمارا گھرانہ بھی مدنی بنائے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ ان کا جزاک اللہ اچھا جی آپ لوگ بھی دعا کیجیے گا حضرت میرا بھی ایک سوال ہے بالکل آپ آتے نا حضرت السلام علیکم السلام علیکم مولانا صاحب یہ سوال ایک سوال پوچھوں ملنا بھی میرا گہانی بھی چلے جی میں ان کو میں پوچھ لیتا ہوں ہماری پشاوری انکو ہے جی مولانا صاحب ایک سوال ہے میرا کہ بخاری شریف جی خدی سے جس کار ایک سرکار صلی سلم تقسیم فرما رہے دن تو ایک آدمی آ جانا کہ سرکار کرنے یار صلی اللہ وسلم اللہ سے ڈرو تو سرکار فرمانے کی یار میرے سی بات جو کہ اللہ سے ڈرنے والے جسم میں سی پھر وہ شخص جاندہ پی خالد بن عزیز کے رہا. میں اسے سر و اتارتا ہوں پھر مطلب مختصر کر دیں اس عدیت نویسے بھی میں اگر انہوں نے قتل کر دے گا شخص ہے آپ کو مطلب میری سمجھ آ رہی ہے کہ میں اردو میں کروں یہ سوال کیوں کہ ان کو آپ کو پتہ نہیں سمجھ آ رہی ہے کو کو آ میں سوال آدمی اس نام خواسر لکھا جانا ظلخر تعلق آیا کتنا دلیل مطلب دلیل دو کہ کسی نام خواسر آیامک آیا معلوم ہے میں ہنکو ہی بول سکتا ہوں من پنجابی نہیں بولنا مونا سب ایک دن پہلے پہ بحث کرنے نجر وادی بحس ہو تو تو او پتا کہ حدیث دتی ہے جی کرکام نے تعین کیا گیا نجر اکل علیہ دے شام الی دے جبکہ رد کر رہا ہے تو من سمجھ نہیں پی اچھا میون اس سمجھ نہیں پہ حضرت مولانا نجر اس بارے حجاز نجد گا اس مراد کوئی کو نجر دے اس بارے وضاحت فرما دو کیونکہ ساڈے کو ہاکچ حدیث ہے مسلم دی حدیث ہے کہ کہے مثل کہ کہندے نے مصنف حدیث ہے کہ مکان سب مقام نے تعین نجد عراق شام یمن اودے مختلف جگہ تے مقامات تو ترتیب انہاں مقام شروع ہو جندا ہے جس دا مراد یہ کہ نجد سے مراد اے یہ کہ جڑا حجاز والا نجد ہے کوئی اور نجد نہیں لیکن وہ انسسٹ کر دین کہ نہیں اس سے مراد کوئی اور جگہ ہے لیکن اسے توڑ ہی ہو سکتا ہے کہ اگر بخاری دی پہلی حدیث ہے جڑا شہ کا نام ہے تو حضور نے کہ اللہ ڈیرو اس شہ نام ثرا نام تو ظلم خواصر بتا دوجیے سلام علیکم بہت دو بڑی سوال جی نہیں ہے, وہ ہے اور وہ ظل خواصر ہے اور اِسی بخاری شریف پڑھا تھی اس حدیث بارے میں اور میں تلاش کرنا ہوا انشاءاللہ I will try my best مائی بیسٹ مطلب I will find انشاءاللہ as soon as possible انشاءاللہ پاسبل ان شاء اللہ اچیومنٹ ان میں آپ کو جب میں اچیو کر لوں گا تو بس سنا بھی دوں گا میں ڈھونڈ رہا ہوں اصل میں روایت مجھے مل نہیں رہی اور میں نے یہ سنائی ہے میں نے آپ کو بالکل سنائی ہے اور ڈیٹیل میں سنائی ہے اور ایک سے زیادہ بار سنائی ہے مجھے یاد نہیں ہے اس کا حوالہ پورا لیکن یہ کہ میں آپ کو اس کی تفصیلات عرض کروں گا اور یہ نجد مراد وہی نجد ہے جو کہ زمانہ ریاض ہے اردو کا رخ کرو جی کوئی گل نہیں پا اچھا جی جی زندہ باد جی بڑی مہربانی ناؤ ایون بیٹر ذوال خویسرا تمیمی یس yes. زل خویسرا زل خویسرا ٹھیک ہے نا اور ذوالخویسرا خاص راستے نکلا ہے बहुत मोटी थी मतलब वो अजीब वरीब टाइप की होते हैं आपको पता ये नजदी और खदीस और मतलब गुस्ाखे रसूल मोटी गर्दन गंजी टें छोटे भाई का पजामा बड़े भाई की कमीज वगैरह वगैरह नहीं नहीं इनके लिए बोल सकते हैं बेगम ये ये अच्छे लोग नहीं है अच्छा जी अच्छा नहीं अब्बा का कुर्ता ठीक है تو بہرحال ہم تو بڑے خوش ہیں میں آپ کو اس کا حوالہ حضرت عرض کر دوں گا ابھی میں سفر پلٹ رہا ہوں اور دعا کریں مجھے مل جائے اس کے اوپر ہم نے بات کی ہے بخاری شریف میں مصطفی بھائی اگر آپ کو یاد ہو تو مجھے بتائیں گے کون سے باپ میں تو بڑی آسانی سے مل جائے گا ہمیں یا میں نے یہ کس باپ کے تحت سنائی ہے آپ کو انشاءاللہ تو بھی بڑی آسانی ہو جائے گی بالکل یہ روایت ہم نے پڑھی ہے اور میں نے آپ کو بخاری شریف کے تحت ہی گزارش کی ہے جزاک اللہ اچھا یہ ایک صاحب نے مجھے دوسرا حصہ سوال کا پوچھا تھا جن کو میں نے جواب دیا تھا ان کا دوسرا حصہ مجھ سے ایکچولی وہ مطلب کلوز ہو گیا تھا تو کائنڈلی وہ اگر مجھے دوبارہ لکھ دیں گے تو ان کی مہربانی ہوگی اور اور جناب اور کیا بس آپ لوگ ان شاء اللہ تشریف آئیے آپ حضرت کامن بھائی آئیے السلام علیکم وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مخفر اچھا حضرت میرا ایک سوال ہے مثلاً اسی بار سے جو تمجن بھائی نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ مسئلہ اشاروں سے نماز پڑھے بعض دفعہ مریض کے بارے میں بھی یہ حکم آیا کہ اشاروں سے نماز پڑھے جب بیڈ پہ ہو مثلاً تو تے اس وقت مسن کی کرے جلو بیٹھتے ہندا مثلا کس طرح نماز جیڑی مسلم پڑے اکا پڑے اشارے کرے ہاتھ بھی مسن بعض دفع نہیں ہلدا نہ پڑے گا مسن اکا نہ اشارے کرے گا اس بارے چاہیے دوسرا ادر وہ شراب پوچھا سی کہ سا حدیث مثلا مسن حدیث مسن جہر شراب پیند چالی نماز نہیں قبول ہوں سے جس طریقے اگر تو یہ سمجھ سکتے ہو کہ ہاتھوں سے اشارے نال نماز پڑھ سکتے ہو تو ہاتھوں سے اشارے کر کے نماز پڑھ سکتی ہے اور اگر ہاتھوں کے اشارہ بھی ممکن نہیں ہے تو بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے ارے معافی بھی چاہتا ہوں میں نے دیکھا نہیںفاق اللہ میں یہ ارض کر رہا ہوں کہ جزاک اللہ ایک اصول ذہنو تمام اشارے نماز پڑھنے سے مراد یہ جس بھی طریقے نال آسانی سے پڑھ سکتے ہو نماز اس طریقے سے نماز پڑھو اگر ہاتھ دے اشارے نال پڑھ سکتے ہو ہاتھ دے اشارے نال پڑھو اور اگر وہ بھی ممکن نہیں ہے تو ت قلب کے یا آنکھوں کے اشارے نال نماز کوئی ایشو نہیں ہے جب اشارے نال نماز پڑھنے دی چھوٹ مل گئی ہے تو یہ تک کیفیت ہے کہ تھی جس طرح بھی چاہو اس طرح نماز ادا کرو بڑی مہربانی جی تموجن بھائی تیربانی کہ تھی سوال بھی کر جواب بھی دے دو ماشاء اللہ دینو ساری اور انہوں نے حوالے حوالے حوالے حوالے ماشاء انہوں نے اتنے حوالے دے دیے کہ کیا بات ہے ماشاء اللہ ان کی یہ بہت قابل عالم نے اور پتہ نہیں کیا, کیا ماشاء اللہ تو دیگر اس لائبہ بھی سن لو حدیث نمبر ہے انہوں نے بیان کیتا 4351 بخاری شریف دی اور مسلم شریف دی ہے 2452 اور دیگر بھی انہوں نے حوالے ماشاء اللہ عطا فرمائے ہیں بہت ڈیٹیلڈ ہیں نظرت القاری حوالے ہیں وہ بھی انہوں نے माशाला मैनू अता फरमाए दे ने मतलब जुक, तो आप मेन पटे वो करते हैं बड़ी मेहरबानी अच्छा जी आ, अच्छा जी सुभान अल्लाह जी माशाला तो बैड वॉइस वॉइस ठीक नहीं आ रही पाई पयन जी सुना बुधा भी हो गया आवाज नहीं आ रही سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا جی تو پاری پاس تشریف لاؤ سوالات کا سلسلہ بھی ہے ماشاءاللہ یس یس پلیز تھینک یو ویری مچ چارجر is آؤٹ ناؤ اوکے اچھا جی پہرے پہلے سائیں بھائی نژ اچھا جی تو محترم سوال کا جواب یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ کسی عورت کے پہلے شوہر کی اولاد اس کی اولاد نہیں ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن بہرحال اس کی سوتیلی اولاد ضرور ہے اور آپ نے سوال بڑا مجمل کیا ہے بڑا مبہم کیا ہے تو اس کی تفصیل کے بغیر جواب دینا مناسب نہیں ہے تو اس حوالے سے اگر آپ تفصیلی سوال کریں تو زیادہ مناسب ہوگا ٹیکس ہی لکھ دیں اشارے لکھ دیں اشارے بھی ایسے ہوں کو سمجھ میں آئے غلط غلط کے بہت مطلب بڑے وسیع معنی ہیں یہ ہلکے پھل کے غلط کو بھی غلط کہا جاتا ہے اور بہت زیادہ غلط کو بھی غلط کہا جاتا ہے اور گھر والے ہیں اپنے گھر والے ہیں تو اس سے مراد کیا شادی شدہ بالغین ہیں یا کم عمر نہ سمجھ بچے ہیں لیکن الگ الگ گھروں میں رہتے ہیں واللہ تو سوال آپ کا تھوڑا سا وہ ہے اچھا اور دوسرا یہ کہ جہاں تک بچوں کی پرورش کا تعلق ہے تو نفری کی ذمہ داری تو بہرحال والد ہی کی ہمیشہ رہتی ہے جب تک وہ بالغ نہ ہو لیکن سنبھالنے کی اور پرورش کرنے کی ذمہ داری سات سال تک بیٹی کے بیٹے کے حوالے سے ماں کی اور نو سال تک بیٹی کے حوالے سے والدہ کی رہتی ہے اور والدہ نہ ہو یا دوسری شادی کرنے تو پھر یہ شفٹ ہو کر دوسری جو خواتین ہیں مثلاً دادی پھر بترتیب نانی اور پھر بترتیب پھپھو اور اس طرح ہوتے ہوتے آخر کار والد تک پہنچتی ہے ٹھیک ہے جی حضرت میرا سوال سن دیا تھا آپ نے میں نے آپ کا سوال نہیں کیا سوال ہے آپ کا جی ایک منٹ یہ حدیث ہی حدیث ہے یا کسی کا قول شرابی کے چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی شرابی کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے میں نے بتایا تھا آپ کو بالکل میں نے بتایا تھا اور ابھی اتفاق ایسا ہے کہ مجھے بھی یاد نہیں ہے کسی سے نائم میں کوئی یاد ہو تو بتاؤ بھائی میں نے کیا بتایا تھا یہ بخاری شریف کے اندر آیا تھا کہ اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی تو بات تو ایسی ہی ہے لیکن مجھے حوالہ اس کا یاد نہیں ہے میں دیکھ کے بتاتا ہوں ٹھیک ہے میں نے بتایا نہیں ہے اس کا جواب کامان بھائی میں ان شاء اللہ دیکھ کے بتاتا ہوں دوسرا سوال شادی شدہ ہے اور غلط مینس کہ ڈرگز وغیرہ یوز کرتی ہے ہاں اب تھوڑی کلیئرنس ہوئی نا تو دیکھیں کارن بھائی امریلی سوری یار دیکھیں مجھے علم نہیں ہے ارے آج ایک بہت بڑا لطیفہ ہو گیا وہ میں آپ کو انشاءاللہ بالکل جاتے جاتے عرض کرتا ہوں انشاءاللہ تو دوسرا سوال شادی شدہ ہے اور غلط کام سے ہمارا ڈرگز لیتی ہے تو بہرحال بحثی ہے تو ماں سوتیلی ماں ماں ہوتی ہے اور ان کی ذمہ داری ہے کہ کوشش کریں کہ کسی حد تک ان کو سدھاریں سمجھائیں بجھائیں اور شفقت فرمائیں اس طرح اگر یہ کریں گی تو وہ اپنے والد سے بھی دور ہو جائیں گے بچے بچارے اور وہ بےچارے بھائی شادی شدہ تو ہیں بڑے ہیں لیکن جس حد تک یہ سنبھال سکتی ہیں سنبھالیں اگر یہ نہیں سنبھال سکتی ہیں, تو پھر ظاہر ہے یہ مصبول نہیں ہے بھارت ان کی ذمہ داری نہیں ہے ذمہ داری ابا کی ہے صرف ان کی ٹھیک ہے بچے کی ایڈاپشن کا اسلام میں کیا حکم ہے جائز ہے بہت اچھی چیز ہے کوئی حرج نہیں ہے سویٹ مدینہ بھائی لیکن یہ کہ بچے کی ایڈاپشن جو ہے وہ اگر ہو تو اس کے اندر یہ ذہن رکھنا چاہیے کہ اس کے والد کے جگہ پر اس کے اصل والد ہی کا نام ہو کوئی اور صاحب یا اڈاپٹ کرنے والے یا جو اس کے سربراہ ہیں وہ یا اس کے سرپرست ہیں وہ اپنا نام نہیں لکھ سکتے ٹھیک ہے جی سوالات کافی آ رہے ہیں مجھے اچھا جی یہ ایک منٹ رکیے گا چلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم